مل روشن روح ستم نظر سورہ حج ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں دس رکو اٹھہتر آیتیں ایک ہزار دو سو اکانوے کرمات اور پانچ ہزار پچہتر حروف ہیں یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے ان جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کا بعد حصہ مدینہ میں اور بعد حصہ مکہ مکرمہ میں بعد حصہ سفر میں اور بعد حصہ حالت اقامت میں بعض آیات حالات جنگ میں اور بعض حالات حالات سولہ اور امن کے دورانیے میں نازر ہوئی حج کے مناسبت سے اس سورہ مبارکہ میں حج کے احکامات پوری تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ حج ہی رکھا گیا ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے روکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارکہ میں جہاں سفر جنگ امن اور قیامت کے مسائل بری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ابتدائی اور روز محشر کے حالات کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ دنیا میں کسی بھی قسم کے قدم اٹھانے سے پہلے مسلمان اپنے آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اس لیے کہ آخرت یا قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا چاروں ناچار ہر انسان نے زندہ ہونا ہے اور قیامت کے دن اپنی دنیوی زندگی میں کیمال کا اللہ کو حساب دینا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں یا غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رکھا نہ, نہ تصورات کی دنیا میں چھوڑا بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بین طریقے سے بڑے وضاحت کے ساتھ انسان پر آنے والے حالات اور ان حالات میں پیش آنے والے حقائق کو اللہ نے بیان فرمایا ہے بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے یا ستکو اے لوگ اللہ سے ڈرو ربکم جو تمہارا رب ہے ان نظر ذرا بے شک زلزلہ قیامت قیامت کا شعی عظیم ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کے بڑے پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یو اس دن تراؤ نہ تم دیکھو گے ترزو کی بھول جائے گی کلین ہر دودھ پلانے والی اما اسے ارزاد جس کو وہ دودھ پلاتی ہے یعنی مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو چھوڑ جائے گی جی حالانکہ بچے کے شیر خوارگی کے دورانیے میں مائیں چاہے وہ عام حیوان ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے بچے کے حفاظت کے لیے اپنے جان کے بازی لگا دیتی ہے مرغی کو دیکھ لیجئے جب کبا اس کے بچوں پہ حملہ اوور ہوتا ہے یا اس سے بڑی چیز کتا وغیرہ جب مرغی کے بچوں پہ حملہ ور ہوتا ہے جو کئی گنا اس مرغی سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوتا ہے تو یہ مرغی پھر بھی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس پہ حملہ ابور ہو جاتی ہے اور اپنے جان کے بادی لگاتی ہے اور اپنے بچوں کی چیخ اور پکار پر یہ انتہائی چکنی ہو جاتی ہے لیکن قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے یہ عام حیوان تو کیا عقول پورا عقل رکھنے والے انسان انسانوں میں سے جو مادے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی واتذہ اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنے پیٹ یعنی ہر حمل والی کے حمل غیا ہو جائے گا یہ قیامت کے خوف اور ہوناکی کی وجہ سے وہ ترنہ سکارا اور آپ دیکھو گے عام لوگوں کو جیسے وہ نشے کے حالت میں ہیں بالکل مدہوشی کے عالم میں ہوں گے وہ اپنے دائیں بائیں سے بالکل خبری کے عالم میں ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے عزیز کدھر ہے اس کے چاہنے والے اور اس کو چاہنے والے کدھر ہے وماں ہم بے اور وہ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے وہ لطن آوزاب شدید لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفت بڑی سخت ہے اللہ کے اعزاد بڑی سخت ہے اور اس عذاب کے ہوناکی کی وجہ سے لوگوں کے یہ حال بن چکا ہوگا وہ من اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے جو باحث اور مباحثے میں لگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات میں بےغیر علم بے خبری سے یعنی ان کو علم ہی نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے بارے بحث اور مباحثوں میں لگ رہے وقت بے رقل شیطان اور وہ پھر بھی کرتا ہے ہر شیتان سرکش کی اس امراض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات پر غور کیے بغیر اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں بانس اور مباحث سے کڑی کر دی ہے اور لگے ہوئے ہیں کہ یہ حکم اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے ہونا نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے یہ ہمارے خواہش کے مطابق نہیں یہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہا حالانکہ انسان اپنے آج کی ضرورت کو دیکھتا ہے اپنے آنے والے ضرورت سے بے خبر ہے اور اللہ کا کلام یہ صرف آج کا نہیں بلکہ یہ قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہے اس لیے اللہ نے اپنے کلام میں جتنے احکامات نازل کیے ہیں اس نے آج ہی کے انسان کے نہیں بلکہ آج کے انسان کے ساتھ ساتھ آنے والے انسان کی ضروریات کو بھی مدنظر نظر رکھا گیا ہے جس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے ان نہ ہو منطو یہ کہ جو بھی اس کے ساتھ دوستی کرے گا تو ان نہ ہو یہ وہ اس کو بہکا دے گا گمراہ کر دے گا وہ یہ دن ہیل اور اس کو وہ لے جائے گا دوزخ کے آگ کی طرف چونکہ ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات میں علم رکھنے کے بغیر باسو اور مباحثوں میں لگے رہتے ہیں تو یہ پسلنے ان کے پسلنے کا خطرہ ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں لوگوں کو پسلا دیں اور ان کے پسلنے کی صورت میں وہ جہنم کی طرف جا گریں گے اللہ تبارک وطالعہ کا یہ شعر ہے یا اے لوگوں فی غیب من اگر تم لوگوں کو شک ہے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے بارے ف ان حلق نہ بے شک ہم نے تمہیں بنایا ہے مٹی سے یعنی انسان اول کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اگے نسل انسانی کے سلسلے کو ہم نے نسخے سے جاری اور ساری رکھا اور اس کی تفتیر یہ ہے کہ نطفہ پڑنے کے بعد امن من قطن پھر جمے ہوئے خون سے من مزن پھر وہ خون ایک گوشت بوٹی کی صورت اختیار کر لیتا ہے محلق دن جس میں نقشے بنی ہوئی ہوتی ہے بغیر محلہ اور بغیر نقشے کے یعنی بات تو وہ ہے کہ جو اپنے اس دور کے پانے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جس میں انسان کے ناک نقشہ نہیں بنا ہوا ہوتا اور بات وہ ہے کہ ان کا نان ناک نقشہ اللہ تبارک و تعالی شکم مادر کے اندر بنا لیتا ہے اور کیا سے کیا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بناتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم تمہیں کھول کے بتا دیں وہ نقر رفل اور ہم تراتے ہیں میں رحم رحم جو کچھ چاہے معین تک پر تم کو نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں سم اشدکم تبل تاکہ تم پہنچو اپنے جوانی کو امین کم یتوفا اور تم میں سے وہ وہ ہے کہ جن کو قبضے میں جاتا ہے یعنی جلد ان کو موت دی جاتی ہے اومن کم عمری اور تم میں سے وہ ہے کہ جن کو نکم عمر کی طرف لٹا دیا جاتا ہے یعنی انتہائی بوڑھا پن کی طرف لکیلا یا علما تاکہ وہ سمجھنے کے پیچھے من بعد علم شاہ کچھ بھی نہ سمجھنا شروع کرے انسان جوانی میں اپنے تمام تر توانائیوں کے ساتھ بھرپور رہتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی جوانی بوڑھاپے میں بدل جاتی ہے تو اس کے قوا کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت کچھ جانے کے بعد بھی انجان بن جاتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ہم نے تمہیں ان مختلف مراحل سے گزار کر کے یہ شکل و صورت دی اگر ہم یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں تو ہم کیوں دوبارہ اس انسان کے اٹھانے کی قادر نہیں ہے اور ایک دوسری مثال وہ ترل اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامد کہ وہ خراب پڑی ہوتی ہے فہض ان پس جب ہم نازل کرتے ہیں اس پہ پانی احتجات وہ تازی ہو جاتی ہے و اور ابھرتی ہے وہ امبط اور اباتی ہے من کل زو جم بحیج ہر قسم کے باروں چیزیں ذہن کا یہ سب چیزیں اس لیے ہیں بے ان اللہ حق وہ یہ کہ اللہ ہی برحق ہے و وہ ان موت وہی زندہ کرے گا مردوں کو وہ ان کل شیع الم قدیر اور یہ کہ اللہ تبارک وطالع ہر کام کر سکتا ہے انسان جس چیز کو ناممکن سمجھتا ہے تو وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسباب کے عدم موجودگی کی وجہ سے سمجھتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی ذات وہ ہے کہ اس کو کسی کام کے کی کرنے کے لیے کسی سبب یا کسی ظاہری اشیاء کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تبارک وطالعہ کا اشعار ہے وہ تم اور یہ کہ قیامت آئی ہی لار بفیحا اس میں کوئی شک نہیں اللہ من قبور اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا جو کچھ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں کو خوب تر جانتا ہے انسان کے پیدائش اور کیتی کی مثالوں سے جو پر مذکور ہوئی چند باتیں ثابت ہوتی ہے ایک یہ کہ یقیناً اور تحقیق اللہ موجود ہے ورنہ ایسے منظم اور متعقن اور حکیمانہ صفتے کہاں سے ظاہر ہوئی اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ اور جاندار بنا دیتا ہے چنانچہ مٹی کو قطر آپ سے اس نے انسان بنا دیا ہے اور ایک بنجر زمین پر اللہ نے چند قطرے برسا کر اس کے اندر ایک زندگی پیدا کر دی ہے تو جو اللہ یہ سب کچھ کرنے کے قادر ہے اس اللہ کے لیے قیامت کے دن اس انسانوں کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں اور بعض لوگوں میں سے جو جگر میں, جگر میں رہتے ہیں اللہ کے باتوں میں بغیر علم کے ولاً حدن اور بغیر دلیل کے ولا کتاب منی اور بغیر کسی روشن کتاب کی یعنی ان کے پاس کوئی ایسی واضح شواہد سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کے پاس زد حاصد اور غلط سیموں اور خیالی تصورات کے سوا کچھ بھی نہیں ثانیہ سانیہ ہی کہ وہ اپنے کربڑ کو موڑ لیتے ہیں یعنی احراض اور تکبر کے ساتھ لیکن سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں ایسوں کے لیے اللہ کا ارشاد ہے لہو فی دنیا خز ایسوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور نزیخ ہو یومر عذاب اور ہم اس کو چکائیں گے قیامت کے دن جلنے کا اعصاب جو شخص بغیر کسی حجت اور دلیل کے محض عناج سے اللہ کے باتوں میں جھگڑا کرتا ہے اور اس کے غرض یہ ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کو ایمان اور یقین کے راستے سے ہٹائے اس کو دنیا میں اللہ تبارک وطالعہ ضلیل اور خور کرے گا اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے ذالکہ کا یہ اس لیے بے ماقدمک ادا کر جو کچھ آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے یعنی روز مشر اللہ فرمائے گا کہ تجھے جو ان حالات سے ہم کنار کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ دنیا میں رہ کر تو نے آگے بھیجا تھا یہ اس کا سمر ہے وان الله ليس بظلام للمعبدين اريك الله تبارك وتعالى اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا جب سزا دیں گے تو کہا جائے گا کہ اے اللہ کے طرف سے ظلم نہیں اور زیادتی نہیں بلکہ میرے بندوں یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتود ہے جس کا مزا آج تو چکھ ہے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نتمأ النبي وإن أصابته فتنة انخلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين سطح فارس سورة حاجك هي دوسري ركوح هي ركوح آيات نمبر جارس لكار آيات نمبر تيس تك آياتهم في مجتمع حاج اس رکو کے ابتدائی آیاتوں کے مسئلے بخاری اور ابن ابی اب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف عزت فرمائی اور مدینہ میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی آ کر مسلمان ہو جاتے تھے جن کے دلوں میں ایمان کی پختگی نہیں تھی اگر اسلام لانے کے بعد ان کے اولاد اور مان میں ترقی ہوتی تو کہتے ہیں کہ یہ دن بہت اچھا ہے بڑا بابرکت ہے اور اگر اس کے خلاف ہوتا تو کہتے ہیں کہ یہ برا دن ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نظری فرمائی کہ یہ لوگ ایمان کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں اگر ان کو ایمان کے بعد دنیاوی راحت مال اور سامان مل گیا تو اس پر جم گئے اور اسلام کے بڑے تعریفی کرنے لگ گئے اور اگر بطور آزمائش کسی تکلیف اور پریشانی میں اب ہو گئے تو ایسے لوگ دین سے پھر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک وطالی کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے صرف دنیا ہی کے مقاصد کا حصول مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے اندر انسان اپنے آخرت کے لیے سامان راحت بناتا ہے اور اگر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے انسانوں کے صرف دوری ہی بنتی تو پھر امبیائی کرام کبھی تکلیفوں میں اور परेशानी اور پیشمانی میں نہ رہتے بلکہ دنیا تو ایک کھلا میدان ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرمامردار اور نافرمان دونوں کو है ہے جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اسی حساب سے اس کو زمین کا پھل اور سمر ملے گا رانچے اللہ تبارک کا ارشاد ہے وہ और बाद اور بعد لوگوں میں سے من وہ ہے یا بد اللہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ ہر فن ایک کنارے پہ گڑے کڑے اگر پہنچے اس کو بلائی نتم انبی تو وہ مطمئن ہوا اللہ کے اس عبادت پر وہابط ہو فت نت اور اگر پہنچے اس کو آزمائش تو نن قلب اللہ وجہ پھر گیا الٹے اپنے منہ پر حسر و دنیا وال اس نے دی اپنی دنیا بھی اور اپنے آخرت بھی ظاہر مبین یہی ہے وہ سرح نقصان کہ اللہ کے احکامات کے طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے کیونکہ اس نے کئی چیزوں سے بظاہر اپنے آپ کو بچائے رکھا اور خدا نہ خواصہ اگر یہ شخص مسلمان نہ ہوتا تو اس کے سامنے کوئی ایسی حد بندی نہ ہوتی تو پھر کھلے ہاتھوں پر یہ دنیا کو جمع کرتا کم از کم دنیا کا تو فائدہ اٹھا لیتا اللہ فرماتا ہے کہ یہ نام کا مسلمان بن کر اس نے دنیا کا بھی نقصان کر دیا اپنا اور آخرت کا بھی نقصان کر دیا یدعو من دون لاہے وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ماں ایسوں کو لا یزر جو نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں یا جو نہ ان پر سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں اور ماں لا اور نہ وہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں یہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر کے پڑھنا ہے کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان سے نفع اور نقصان کی امید باندھ کر اس لیے کہ نفع پہنچانے والی ذات اور نقصان سے بچانے والی ذات ایک اللہ تبارک و عطالہ کی ہے اور اللہ نے یہ اختیار کسی اور کو نہیں دی روح یہ پکارتے ہیں لمن ان کو ضرور اقرب من میں ہی کہ جس کا ذر نفے سے دینے پہنچتا ہے نب اسلمولا بے شک وہ بہت برا دوس ہے وہ نب اسلحش اور البتہ بہت برا رفیق ہے ان قیامت میں بت پرستی کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو یہ بت پرستی دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نب اسلم و نب اسلحش جن سے بڑی امداد اور رفاقت کی توقع تھی وہ بہت ہی برے رفیق اور برے مددگار ثابت ہوئے کہ نفع کیا پاتے الٹا ان کے سبب سے نقصان پہنچیا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا اشار ہے ان اللہ خلی الزین امنوں بے اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ عامر السوال حاطر جنہوں نے اچھے اعمال کیے جنات ان باغوں میں ایسے باغوں میں من تحت انہار جس کے نیچے نہری بہ رہی ہوں گی یعنی ایک صدا بہار سرزمین اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے حتا فرمائے گا ان باللہ یا فعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہت میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا وہ جس کو مناسب جانے گا اس کو سزا دے گا اور جس کو وہ بہتر چاہے گا اور سمجھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کو انعام اور احرام اس پہ کرے گا من کانا یا جس کا یہ خیال ہو کہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کے اللہ دنیا میں اور آخرت میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَسْسَمَا تو چاہیے کہ وہ تان لے ایک رب سے آسمان کے طرف سُمَّلْ سم يَقْطَع پھر اس کو کارڈ ڈالیں فَلْيَنْزُرْ پھر دیکھے حَلْ يُزْحِبَنَّ قَيْدُهُ مَا يُغِيز <يوحیز> کیا جاتا رہا اس کے تدبیر سے اس کا غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں بڑے فکرمند ہوتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے لیکن لوگوں کا جو طرز عمل تھا اللہ کے حکموں کے بارے میں وہ انتہائی نامناسب اور حاسدانہ تھا اور وہ یہی خیال کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالی کو جو یہ مسلمان وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں وہ کبھی بھی ان کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا یہ غصہ اتارنے کے لیے آسمان کے طرف ایک رسی لٹکا کر اور پھر اس کو کھاڑ کر کے خود اس کے ساتھ لٹک جانا چاہیے اس لیے کہ یہ اس طرح سے اپنے غصے کو تو اتار سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں کو روک نہیں سکتا وہ انزلنا لے کر اور یوں اتارا ہم نے آپ کے طرف کھلے اللہ یہ دے مین اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو دولت ایمان عطا فرمائی ہے گویا اللہ نے چاہا تو ان کو دولت ایمان عطا فرمائی ہے اس لیے مسلمانوں کو اللہ کے اس چاہت کا خیال اور پاس رکھنا چاہیے ان اللہ امنوں بے وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ لوینہ اور وہ لوگ جو یہودی ہے وہ اور وہ جو صائبین ہے یعنی جو لوگ اللہ کے سوا ستاروں کو پوجنے والے ہیں ون اور وہ لوگ جو نسوارا ہے وہ اور وہ لوگ جو مجوس ہیں والذین لدین اور وہ لوگ جو دیگر قسم کے شریک کرنے والے ہیں ان اللہ یسل و بینک بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس لیے کہ دنیا میں تو ان تمام فریقوں میں سے ہر ایک فریق اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے اور تب تو وہ اپنے مذہب کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مذہب سے ہمیشہ وابستہ رہتا ہے اگر وہ اس کو ٹیک نہ مانتا تو وہ کبھی اپنے اس مذہب کے ساتھ وابستہ نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں ایک دوسروں کو دلائل پر یقین نہیں کرتے ہو تو پھر اس گھڑی کا انتظار کرو جس میں اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان اللہ علاک الشین شہید بے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز اسے معلوم ہے کہ کی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط علم کیا تونی نہیں ان اللہ الحیق یس من منفل سماواد الارض یہ کہ جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں والشمس والقمر سورج اور چاند و نجوم و جبال اور تارے اور پہاڑ والشجر اور درخت و دباب اور جانور کث اور بہت سارے آدمی وہ کثیر الحق علیہ اور بہت ہے ان میں سے وہ بھی جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا اور وہ جس کو اللہ ذلیل کرے سما لو میں مکرم بس کوئی نہیں اس کو عزت دینے والا ان یاما یشا بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یہ تو اللہ تبارک و کے سامنے اللہ کے مخلوقات میں سے بے شمار وہ ہے جو فرما برداری کا دھم بھرتے ہیں لیکن کچھ اللہ کے مخلوقات میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کے دھم بھرنے سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ایسوں کو اللہ ذلیل کرے گا اور جن کو اللہ ذریع کرتا ہے عذاب گرفتار کرتا ہے اس کو کوئی بھی عزت سے امکنار نہیں کر سکتا خاصہ خسمان یہ دو مدعی ہے کہ جنہوں نے جھگڑی کیے ہیں اپنے رب کے بارے فلوی نہ فرو سو وہ لوگ جو منکر ہیں لہم سو بنا دیے جائیں گے ان کے لیے سیاہ بمن آگ کے کپڑے سب من فوق اور ان کے سروں کے اوپر جلد کا پانی ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو فریق یعنی ایک فریق وہ ہے کہ جو مسلمان ہے اور دوسرا فریق وہ ہے کہ جو اللہ کے منکر ہے تو جو اللہ کی منکر ہے وہ اپنے اس انجام کو یقین ذہن رکھے اور جب اس حالات سے ان کو ہم کنار کیا جا رہا ہوگا تو یسخر بہی ما فی بطون ہی سب گل نکل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور ان کے کھال بھی یعنی ان کے کھالے گرم پانی اور اللہ کے عذاب کے پہنائے ہوئے کپڑوں سے ان کے کھالیں جل جائے گی اور ان کے پیٹ کے آنکھیاں کھٹ کر کے نیچے کی طرف سے نکل گئے جی. لیکن اس سے وہ مریں گے نہیں وہ لاہم مقام اومن حدید اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں لوہے کے یعنی دو زخمیوں کے سروں کو ہتوڑوں سے کچل کر کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈالا جائے گا جو دماغ کے راستے سے پیڑ بھی پہنچے گا جس سے سب اندریاں اجڑی کٹ کٹ کر کے نکل پڑے گی اور بدن کے بالائی سطح کو جب پانی مست کرے گا تو بدن کا چمڑا گل کر کے گر پڑے گا پھر اصلی حالت کے طرف لوٹائے جائیں گے اور بار بار یہی عمل ان کے ساتھ ہوتا رہے گا کلودن آزاد کے آٹھویں رقو میں جب بھی ان کے کھال جل جگہ کرے گی اللہ فرماتا ہے کہ عذاب کے خاطر ہم ان کو پھر سے کھالے پہنا دیں گے اور جب بھی وہ چاہیں گے الخرجو منہا کہ وہ نکلے اس دوزخ سے من غم من کٹن کی وجہ سے ان کو پھر اس میں ڈھا دیا جائے گا اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ عذاب الحریق اب چکو اس جن کے عذاب کو اس لیے کہ یہ دوزخ ان کی دنیاوی زندگی میں کیول امان کا نتیجہ ہے اور جب وہ لوگ دوزخ میں پڑیں گے تو گھڑ گھڑ کر جب وہ چاہیں گے کہ کہیں پھر نکل جائیں بھاگ جائیں آپ کے شولے ان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور پھر فرشتے آئینی ان کو ماریں گے جس سے ان کو نیچے دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دائم عذاب تمہارے لیے ہمیشہ کے واسطے ہے اب اس کا مزہ چکو یہاں سے کبھی بھی تمہارے لیے نکلنا نصیب نہیں ہوگا اللہ ہر مسلمان کو ایسے حالات سے بچاؤ والے اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحبها الأنهار يحلون فيها من أصابر يحلون فيها من أصابر من زعب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير سطر پارے سرائے حج کی یہ تیسرا رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر تیئیس سے لے کر آیت نمبر چھبیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فریقوں کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں اللہ تبارک وطالیہ نے احساس سمایا تھا یہ وہ فریق ہے جو اپنے رب کے معاملے میں ایک دوسرے کے مقاصم ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہے ایک دوسرے کے مخالف ہے ایک فریق وہ کہ جو اللہ کے پیغمبروں کی منقر ہے یعنی کفار ان کا اللہ کے بارے میں اپنا ایک سوچ ہے اور اللہ کے احکامات وعد و رحید کے بارے میں ان کی اپنی ایک رائے ہے اور دوسرا فریق جو ان کے مخالف ہے یعنی مسلمان ان کا اللہ کے بارے میں اپنا ایک عقیدہ ہے اپنی ایک سوچ اور اپنی ایک رائے ہے اللہ کے حکم کے بارے میں تو گزشتہ رکو پہلے فریق کا ذکر اور ان کے انجام کا تذکرہ تھا اس رکو میں دوسری فریق یعنی مسلمانوں کا تذکرہ اور ان کے اسلام برداری کا اللہ کے حکم برداری کا اور اللہ کی وفاداری کے جو انجام اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے جنت اور اپنے رضامندی کی صورت میں اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان, بشک ان اللہ بے وہ لوگ ام اللہ بے شک اللہ وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ومر الصالحا کے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے جنات ان باغوں میں ایسے باغ تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوگی جو حلفیح انہیں پناہ جائے گا اس جنت میں من من اصابر کنگن سونے کے और اور موتی کے وباس ہوں فیر اور ان کا لباس اس جنت میں خالص ریشم کا ہوگا حضرت عمر ربی اللہ تعالی عنہوں سے ایک حدیث منقول ہے مسند بحقی اور نسائی میں کہ رسول نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا اور اصل اس نے فرمایا کہ اہل جنت کا جو لباس ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ جس کا تانا اور بانا یعنی اوپر اور نیچے دونوں استر خالص ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے جس طرح کہ دنیا ہوئی خالص ریشم جو ہے وہ ایک خاص کیڑی کے لاب ہوتا ہے اسی طرح سے جنت کا جو خالص ریشم ہے وہ جنت کے خالص پاتیزہ درختوں کے پھلوں سے نکالا جائے گا کہ جس کے اندر خوشبوبی ہمیشہ کے لیے ہوگی ایک بات جو اس آیات میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو کنگن پہنا دیے جائیں گے تو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کنگن تو خواتین کے زینت میں سے ہیں اور ان کے زیورات میں سے ہیں یہ مردوں کو کیسے پہنائے جائیں گے لیکن اس کا شعبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں جس طرح مرد گھڑی کے پہننے کو اپنے لیے عائد نہیں سمجھتے اسی طرح جنت میں جنتی کے بازو میں جتنی زیادہ کنگن ہوں گے وہ اسی لحاظ سے اس پر فخر کرے گا اس لیے کہ جس کے جتنی زیادہ کنگن ہوں گے تو گویا یہ اس کے لیے ایک انعام کے ہوں گے اور بطور احترام کے ہوں گے اور یہ اس کے پاس گویا ایک میڈل ہوں گے جو اس کو اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے وہود القول اور ان لوگوں نے راہ پائی ستری بات کی طرف اس ستری بات کل میں توحید ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تفسیر قرطبی حمید اور ان لوگوں نے راہ پائی تعریف والی ایسے راستہ کہ جو تعریف والا ہے تو اس تعریف والے راستے کی طرف جنہوں نے راہ پائی ہے وہ اسلام کے راستہ ہے کہ یہ خود بھی حمید ہے راہ پانے والے بھی تعریفوں کے مستحف ہے اور جس طرف راستہ انہوں نے پایا وہ جگہ بھی بڑی تعریفوں کے قابل ہے یعنی جنت کے سرزمین میں کفرو بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے وہ یسون انصاہی اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے بل مسجد الحرام اور مسجد حرام سے یہ اشارہ ہے کفار کے استرد عمل کی طرف کہ جب انہوں نے ابتدا مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر آنے سے روکا اور یا پھر مدینہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کے سال جو چودہ سو صحابہ کرام کی جماعت آئی گی تو کفار نے ان کو ہدیبیہ کے مقام پہ روکا اور ان کو حرم کی طرف نہیں جانے دیا اللہ تبارک و طالب فرماتے ہیں کہ اس حرم سے روکا اللہ سے سوارا جو سب لوگوں کے لیے ہم نے بنایا ہے اور یہ برابر ہے اللہ کی خفی اس میں حق رکھنے کے لحاظ سے وہاں کا رہنے والا ول اور باہر سے آنے والا یعنی یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہاں کے باشندوں کو حرم کے اوپر زیادہ حق ہے اور اگر وہ چاہے تو وہ باہر سے آنے والے کو روک دے یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا اسی لیے فخر اس بات پر متفق ہے کہ جو جو شاعر کی جگہ ہیں جیسے کہ حرم ہے صفا اور مروہ اور اس کے درمیان کی جگہ ہے اسی طرح میدان عرفات ہے مینا ہے مزدلفہ ہے یہ چیزیں وہ ہیں جگہ وہ ہے کہ جو کہ نہ کسی کی ملکیت ہوئی ہے اور نہ کسی کے مخصوص ملکیت میں آ سکتی ہے بلکہ یہ سارے دنیا جہان کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے ہر مسلمان اس میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اللہ کے بندگی بجا لا سکتے ہیں اور جو بھی چاہے گا وہاں پر احاد پلانا گمراہی پھیلانا ٹھیڑا پن اختیار کرنا بزلم شرارت سے اس من ہم اس کو چکا دیں گے تکلیف دے عذاب یعنی جو شہر ہارن شریف میں جان بھوج کر ارادے سے دیدینی اور شرارت کی کوئی بات کرے گا اس کو اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی جو دوسری جگہ ایسے کام کرنے کو ملتی ہے اسے ان کا ہار معلوم کر لو کہ جو ظلم اور شرارت سے مومنین کو یہاں آنے سے روکتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا درناک بدلہ تیار کر رکھا ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من بسم اللہ الرحمن رحمان روح ببحال حص وجود سطر پارے سرحج کے یہ چوپ رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر چونتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس سے پہلے رکو کے آخری آیاتوں میں مسجد حرام اور حرم شریف سے روکنے والوں پر عذاب شدید کے واعید آئی تھی آگے اس رکو میں اسی کے مناسبت سے بیت اللہ کے خالص فضائل اور عظمت کا بیان ہے جس سے ان کے خیل کی قباحت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حرم شریف میں تو سارے مسلمان یکساں حق رکھتے ہیں چاہے وہ وہیں کا باشندہ ہو چاہے وہ باہر سے سفر پہ آیا ہوا مسافر مسلمان ہو سارے مسلمان یکساں طور پہ جو اللہ کو مانتے ہو آخرت کو مانتے ہو وہ حرم شریف میں برابر کا حقدار ہے عبادت کے حوالے سے اللہ تبارک کو اطالعہ فرماتے ہیں کہ ان کفار کو یہ کیسا حق پہنچتا ہے کہ یہ مکہ سے مدینہ سے سفر کر کے مکہ آنے والے مسلمانوں کو یہ روکتے ہیں جیسے کہ حیرت کے چھٹے سال سلح ادیبیے کے موقع پہ مشقینی مکہ نے ایسا ہی کیا حالانکہ ان کے ہاں بھی یہ بات مشہور تھی کہ بھائی کامت اللہ یہ ایک بیٹے عطیف ہے اللہ کا ایک کہ ایسا گھر ہے کہ ہر وقت ہر جگہ سے ہر کوئی آ کر کے یہاں عبادت کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن ان کے یہ بات اس وقت غلط ثابت ہوئی جب انہوں نے بزور قوت مسلمانوں کو حرم شریف میں آنے سے روکا اس رکو میں اللہ تبارک و بتا حرم اور اس سے متعلق احکامات بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وہ اس ببن البراہیم اور جب ٹھیک بتا دی امن ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیٹی بیت اللہ کی جگہ بیت اللہ اصل میں اس بخائے مبارکہ کا نام ہے اس خطۂ ارادی کا نام ہے کہ جس پر کابۃ اللہ تعمیر کی گئی ہے صرف اس چار دیواری یا اس پتھروں سے بنائے ہوئے مکان کا نام بیلّہ نہیں ہے بلکہ یہ زمین تحت سرا سے آسمان تک یہ سارے کے سارے کابت اللہ ہی ہے حضرت آدم علیہ سلاد و نے زمین پہ آتی ہی اس کے تعمیر فرمائی پھر حرن علیہ سلاط و کے زمانے میں طوفان سے جب یہ ختم ہوا اس ظاہری تعمیر ختم ہوئی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ جب ہجرت کر کے عراق سے یہاں پہ آئے تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو یہاں لا کر کے کہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ یہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر سے اس گھر کا پھر سے تعمیر کیا جائے ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے, اسے کا تذکرہ ہے کہ جب ہم نے ٹھیک بتلا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ اور ساتھ ہم نے یہ بھی حکم دیا اللہ تشرک بی شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو بیتی اور پاک رکھیے میرے ڈر کو طواف کرنے والوں کے لیے ولخوا امینا اور رہنے والوں کے لیے جو کڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے ورک ور کا اس سجود رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے عبادت میں کسی کو شریک نہ چڑھائیے اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سے شرک کرنے کا کوئی احتمال ہی نہیں اسی وجہ سے تو آپ نے اپنے گھر اور خاندان سے اجازی کر رکھی تھی کہ وہ لوگ شرک میں اتلا تھے ان کے بدشکنی اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ اور اس میں سخترین آزمائش اور واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں اس لیے مراد اس سے عام لوگوں کو سنانا ہے کہ شرک سے پرہیز کریں دوسرا جو حکم دیا گیا اس آیت میں وہ یہ ہے کہ وطاہر بیتیا یعنی میرے گھر کو پاک کیجئے اس وقت اگرچہ گھر موجود نہیں تھا مگر بیت اللہ دراصل چونکہ در دیوار اور تعمیر کا نام نہیں ہے وہ اس بقائے مقدسہ کا نام ہے جس میں بیت اللہ پہلے بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور, اور زمین کا وہ مقدس ٹکڑا بہرحان وہاں موجود تھا اس کو پار کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس زمانے میں بھی قوم جرم اور قوم امال خانے یہاں کچھ بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم آئندہ آنے والوں کو سنانا مقصود ہو اور پاک کرنے سے مراد جیسے کفر اور شرک سے پاک رکھنا ہے ایسے ہی ظاہری نجاسات اور گندگیوں سے پاک رکھنا بھی ہو اور ابراہیم علیہ سلاط کو اس کا خطاب کرنے سے دوسری لوگوں کو اہتمام کے فکر دلانا مقصود ہو کہ جب خلیل اللہ کو اس کا حکم ہوا جو خود ہی اس پر عامل تھے تو ہمیں اس کا اہتمام کتنا کر لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے الناس اور پکاری لوگوں میں یا اعلان کیجئے لوگوں میں بلحجی حج کرنے کا یہ اتو کر وہ آئیں گے آپ کے پاس چل کر اور ہر دبلی اونڈو پر یہ عطینہ آئیں گے من منکل حمیخ ہر دور دراز کے راستوں سے جب کعبہ تعمیر ہوا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حرت ابراہیم علیہ السلط نے پکارا کہ لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے حج کو آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف ہر ایک روح کو پہنچا دی جو بلا تشبی جیسے آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے لوگ آواز دیتے ہیں اور وہ ذرائع کے ذریعے اسباب کے ذریعے اس دوسری ملک کے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگ بآسانی سن لیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام جب کامت اللہ کے تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آپ آب پہاڑ پہ چڑھیے اور لوگوں کو کہیے کہ آئیے اللہ کے گھر کے عبادت اور طواف کی طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آواز اتنی اونچی تو نہیں ہے کہ جو ساری دنیا کے لوگوں کو پہنچ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ ابراہیم آپ آواز دیجئے لوگوں کے دلوں تک آپ کی آواز اور آپ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے تو ابراہیم علیہ اللہ نے کڑے ہو کر کے آواز دی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اس آواز کے برکات کے بدولت لوگوں کے دلوں میں کام تک کے یہ بات رکھ دی کہ وہ بیت اللہ کی طرف جانے کو بہرحال اپنے ترجیحی اعمال میں سے ایک عمل سمجھتے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی تو ان کے آواز پر ہر اس روح نے لبے کہا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے زیارت رکھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم اس کا شوق اس کے دل میں بنا کر کے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعل ہے یہ آپ ان کو آواز اس لیے دیں تاکہ وہ پہنچے اپنے فائدے کی جگہوں پر کہ حج بیت اللہ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ فائدہ دینی بھی ہے اور بھی, بھی مثلا حج اور عمرے اور دوسرے عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنوی حاصل ہوتی ہے اور روحانی ترقی اور بلند مقامات پر فائز ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے اور اس عزم شان اجتماع کے ضمن میں بہت سے سیاسی تمدنی اور اقتصادی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ یہ بات کسی سے پوچھی گے نہیں ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت ابو حرآ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو شخص حج اس طرح سے کریں جس طرح کہ حج کرنے کا حق ہے یعنی حج کے تمام تر آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے افعال حج ادا کریں تو وہ اس حال میں حج کر کے واپس لوٹتا ہے کہ یوم بلاد ہو جیسے کہ گویا یہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یعنی جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں گناہوں سے معصوم ہوتا ہے یہ بھی ایسے ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور دنیا میں فائدہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ حج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ کو دور فرماتا ہے اور مالی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرماتا ہے اس لیے حقیقت یہی ہے کہ آج تک یہ نہیں سنا گیا کہ کسی شخص نے عمرہ کیا یا کسی حج شخص نے حج کیا اور حج اور عمرہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس کی مالی پریشانی اس کو لاحق ہوئی مالی طور پر مستحکم ہو گیا فقیر ہو گیا مسکین ہو گیا بلکہ حج اور عمری کی وجہ سے انسانوں کی مالی پریشانی دور ہوتی ہے جبکہ اتنے لمبے سفر پر جو دوسری جگہوں کے کی, کی گئی ہو یقینی طور پر پریشانیاں لاحق ہوتی رہتی ہیں اللہ تبارک و وطالع کے اشار ہے کہ لوگوں کو آواز اس لیے دو منافع تاکہ وہ اپنے ان منافع کو حاصل کریں ان فائدی کی چیزوں کو حاصل کرے اور, اور یہ کہ وہ پڑھے اللہ کا نام کی جامع معلومات ان معلوم دنوں میں علامہ اور دفقہ ان جانوروں پر جو ان کو بطور رزق دی گئی ہے اس میں سے عصل فقیر اور کلاو بور حال کے محتاج کو یعنی جس طرح سے خود کرا سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسری ضرورت مسلمانوں کو بھی کرایا جا سکتا ہے بعض قفار کا خیال یہ تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہیں کرنا چاہیے اس کے اصلاح اللہ نے فرما دی کہ شوق سکھاؤ دوستوں کو دو اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کلاو ایسے کوئی پابندی نہیں ہے اور جب قربانی کے عمل سے فاروق ہو جائے تو اللہ کا ہے شادی چاہیے کہ اپنا میل کو چیل اتار دے یعنی غسل کر لیں جو گرد و بار لگی ہوئی ہو وہ اتار دیں جیسے ہی حاجی صاحب ارفات سے ہوتا ہوا مصطلفہ میں رات گزارتا ہے اور مصطلفہ سے صبح سویرے مینا کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہنچ کر وہ قربانی کرتا ہے قربانی کے بعد پھر وہ غسل کرتا ہے اور اس طرح سے وہ حرام سے باہر نکل آتا ہے تو اللہ تبارک و کا خیال ہے کہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کی جانور کی گوشت کی کہانی اور کلانے کے بعد سمجھو تفصیل ہوں پھر چاہیے کہ اپنا میل کو چھڑ اتار دوں بولو فون اور پوری کرے اپنے نظروں کو نظر اصل میں جس کے اردو کے معنی منت کہا جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کام شہری لحاظ سے کسی شخص پر لازم اور واجب نہیں ہو اگر وہ زبان سے یہ نظر کر لے یہ منت کر لے کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں فلاں کام کروں تو یہ کام نظر ہو جاتی ہے جس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے اگر چیز اس کا کام کا کرنا اصل میں اس پر واجب نہیں تھا مگر اس کے واجب ہو جانے کے لیے یہ شرط بتفاق امت ہے کہ وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور زبان سے اس کا اظہار کر لیتا ہے وہ کام شرن گناہ اور ناجائز نہ ہو اگر کسی شخص نے کسی گناہ کے کام کرنے کے منت مان لی اس کو چاہیے کہ اس گناہ کے کام کو نہ کرے بلکہ اس سے دور رہے اور جس کرنے کا اس نے عزم ارادہ یا وعدہ کر رکھا جو کہ ایک طرح کی قسم کے غمرے میں آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے تو گویا نظر وہ عمل کہ جو ابتداء شران بندی پہ لازم نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے بندہ خود سے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ویسے اگر کوئی نظر وغیرہ مانے ہوں کیونکہ عمومی طور پہ کسی اہم کام کے کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنے طرف سے بھی کچھ اعمال اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں جیسے کوئی شخص یہ کہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حج کرایا تو میں وہاں پہ اللہ کے لیے اتنے جانور ضبع کروں گا تو یہ اس طرف اشارہ ہے وری تو بے دلعتیق اور چاہیے کہ طواف کرے اس قدیم گھر کا یا اس آزاد گھر کا بےت عتیب کے معنی ہے آزاد کرنے کے اور بیت اللہ کو بےت عطیف اس لیے کہا جاتا ہے رسول رسن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفار اور قومی جواب رکھے غلبی اور قبضے سے آزاد کر دیا تو عطیق کا مانا ہوتا ہے آزادگر گز جو مسلمانوں کے عبادت کے لیے ہم کھلا رہتا ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ظاہر کا یہ بات ہو گئی وَمَن عظم حُرُمَاتِ اللہ اور جو کوئی بڑا ہی رکھے اللہ تبارک و ترمتوں کے فہو خیر اللہ بس وہ بہتر ہے کے کے اور حلان ہے تمہارے لیے چھپائے جانوروں میں سے اللہ ما يطلع ان کے جوتوں میں پہلے بتائی گئی ہے کہ بھائی کون کون سے جانور کب تمہارے لیے ممنوع قرار دیے جاتے ہیں صد میں اس کا کے ساتھ اللہ تبارک و وطالعہ کا اختیار ہے فرش کا نب الریسا سو بجتے رہو بتوں کی من السان گندگی سے اس لیے کہ بتوں کے اوپر اعتماد کرنا یا بتوں کی بندگی کرنا یہ انسان کے عقیدے کو ناپاہ کر لیتا ہے فرش قول نبو اور بجتے رہو جھوٹے بات اس لیے کہ اس سے مال حج کے جو فضائل ہے اور برکات ہے ان میں کمی واقع ہوتی ہے اللہ، تم یکسو ہو جو اللہ کے لیے غیر مشرقی نے بھی نہ ہو تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنانے والے تو باللہ اور جو شریک بنایا بناتے ہیں اللہ کے فَقَأَنَّمَا ان ماپس جیسے گویا کے وہ ہررا گر پڑا من سمائے آسمان سے فتح تفترو پھر اچھے اس کو پرندے مکان صحیح یا اس کو لے اڑے ہوا ایک دور کے مکان میں اس شیر کی مثال بہن فرمائے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید نہایت آلہ اور بلند مقام ہے اس کو چھوڑ کر جب آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو وہ خود اپنے کو ذلیل کرتا اور آسمانی توحید کی بلندی سے پستی کی طرف گراتا ہے ظاہر ہے اس قدر اونچائی سے گر کر کے زندہ انسان بچ نہیں سکتا اب یا تو ہوا اور کہ اندر مردار خور جانور اس کو ہر طرف سے اونچو کر کے لے چلے جاتے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ وہ زمین پر پہنچتا ہے تو وہ کسی صورت میں پر وہ زندہ اور سلامت نہیں بچ سکتا تو یا پھر مفسرین نے اس کی یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ساتھ شیر کرنے کی وجہ سے آخرت میں بندے کو اتنی تکلیف ہوگی کہ جتنا آسمان جسے بلندیوں سے گرنے والے شخص کو ہو سکتی ہے کہ اس کے جسم کا ہر ہڈی اور جسم کا ہر جاتا ہے اللہ کا اشار ہے کا یہ بات ہو گئی امن شاہر اللہ اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی چیزوں کے منتقل کلو پر بشک یہ پہزگاری کے بات ہے لکھوںفی ہاں مناخ رہو تمہارے لیے ان جانوروں میں دیگر فائدے کی چیزیں بھی ہے اے مسمن ایک وقت مقررہ تک کہ وقت مقررہ سے مراد کے وقت ہے کہ اس سے پہلے انسان ان جانوروں سے دودھ حاصل کر سکتا ہے اسی طریقے سے ان کے اون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں ان پہ سفر کے دورانی میں اپنے سفر کا فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے طلبہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک حیوان میں کتنے فائدے کا سامان رکھا ہے. مح الب اور پھر ان کو پہنچنا ہے اس قدیم کی گھر تک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تک اس کو پہنچانا ہے کہ وہی پر اس کو ذبح کیا جائے حرم کے اندر اس لیے فقار کرم نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو حرم بیت اللہ میں قتل کرنا ضبح کرنا حج کے دورانی میں یہ ضروری ہے اور حرم سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں افعال حج ادا کیے ادا کیے جاتے ہیں اسی کے اندر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے بیت اللہ کے پاس ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں نہ بیت اللہ کے اندر ذبح کرنا ضروری ہے بلکہ حریم بیت اللہ جو ہے یعنی آس پاس کے علاقے جو جو حرم میں آتے ہیں وہاں قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے بسم الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امه جعلنا من ذكر يذكر اسم الله على ما رضوا من بهيمات الانام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المذنبين صطر پار سرحش کے یہ پانچواں رقو ہے یہ رقو آیت نمبر چونتیس سے لے کر آیت نمبر انتالیس تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے گزشتہ رکو میں قربانی کرنے کا ذکر تھا اور وہ بھی حرم پاس پاک کے پاس حرم میں ذبح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رقو میں اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس جانور کے ذبح کرنے سے مقصد حرم کے تعظیم ہے بلکہ اصل مقصد اللہ ہی کے تعظیم اور اس کے ساتھ تقرب ہے اور مضبوط اور ذبح اس کا ایک اعلیٰ اور ذریعہ ہے اور تخصیص بعض حکموں کی وجہ سے ہے اگر یہ تخصیصات مقصود اصلی ہوتی تو کسی شریعت میں نہ بدلتی مگر ان کا بدلتے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اس سے مقصود ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے بندہ ویسے ہی کرتا چلا جائے اللہ تبارک و وطالع کا شار ہے ولیکل جاننا اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے منسکن قربانیاں لز گرسم اللہ علیہ علی علی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے وقت ان چپائیوں پر جو ہم نے ان کو بطور رزق کی دی ہے فلہ اللہ واحد سو تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے فلا و اسی فرما فرمانبرداری اختیار کرو وہ بشر اور بشارت سنا دیجیے آجزی کرنے والوں کو کہ جو لوگ اللہ تبارک وطال کے سامنے آجزی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رضاء الہی کی بشارت سنا دیجیے جو صرف اور صرف اسی ایک اللہ کے حکم مانتے ہیں اسی کے سامنے جھکتے ہیں اسی پر ان کا دل جمتا ہے اور اسی کے جلال اور جبروت سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و وطالعہ کا اشار ہے اللہ زینا یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکر ربا ہو جب نام لیجیے اللہ کا وجلت کلوب تو ان کے دل ڈر جائے وہ صابرینا علامہ ہوں اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچ جائے یا جو مصیبتوں میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں اللہ سے اپنے تعلق اور اپنے رشتہ بندگی کو توڑتے نہیں ہیں جیسے کہ بعض مواقع پہ سنا جاتا ہے کہ بے ہم نے اتنے اللہ کے لیے نمازی پڑھی ہم نے اتنے نئے کام کیے لیکن ہمارے حالات تو نہیں سدھرے تو گویا وہ اللہ کی بندگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے کاموں کے لیے کرتے ہیں اپنے کاموں کو سدھارنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے کاموں سے پوچھئے نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا گلے کیجیے اس لیے کی اس لیے کہ بندگی تو اللہ کا حق ہے وہ تو ہر حال میں کرنے چاہیے چاہے بندہ ظاہری طور پر خوشحال ہو یا بدحال لیکن اگر بندہ اپنے بندگی کو اپنے دنیا مفادات کے لیے رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ, کے اللہ کی عبادت اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے کاموں کے لیے کی اللہ کا احشارہ ہے کہ اللہ کے یاد سے ڈر جانے والے ہیں وہ دل کہ جو دل ہر حال میں صبر کرنے والے ہیں ولمکی میں اور وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں وہ ردک نہ ہوں اور وہ جو ہم نے ان کو بطور رزق کی دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں ولبنا اور اونٹ جالنا ہم نے ترایا ہے تمہارے لیے من شائر اللہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانی میں سے لکوفی ہم خیر تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائی ہے یعنی اونٹ میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ہے یا اس اون کی قربانی میں تمہارے لیے بڑی, بڑی بھلائی ہے کہ تم اس کو اللہ کے نام پہ زبر کر دو فض کو رسم اللہ علیہ بس تم ان پر نام پڑھو اللہ کا ثوافہ قطاروں میں باندھ کر یا اس کے ایک پاؤں کو باندھ کر جیسے کہ اونٹ کو زبر کرنے کا طریقہ کار ہے کیونکہ وہ ایک طاقتور جانور ہے اور بآسانی اس کو ذبح کرتے وقت قابو میں نہیں لایا جا سکتا اس لیے اس کے پاؤں کو باندھ لیا جاتا ہے اور باندھنے کے بعد پھر نہر کیا جاتا ہے یعنی اس کی گردن پر تیر یا تلوار چلائی جاتی ہے کڑے کے دوران میں اور پھر جب اس کا خون وافر مقدار میں نکل کر وہ کمزور ہو جاتا ہے گر پڑتا ہے تو پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اس پر نام لیا کرو اللہ کا اس کو باندھ کر فیضا پھر جب وہ گر پڑے اپنے کروٹ کے بل اور تم اس کو تیار کرو تو تیاری کے بعد اس کا جو گوش ہے فکر منہا سوکھاؤ اس میں سے وہ اطحم اور ولا صبر سے بیٹھے اور بے قراری کرنے والے کو یعنی ان ضرورت مندوں کو کہ جو ضرورت مند گوش کے حصول کے بے قرار رہتے ہیں ان کو بھی دو اور ان ضرورت مندوں کو خیال رکھو جو بے قراری کے شکار تو نہیں لیکن ہے ضرورت مندانے کا ایسے نہ اللہ, نے... اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تمہیں ان پہ قابو دے دیا ہے اللہ کم تشکروم تاکہ تم ہمارے احسان کو مانو تم ہمارا شکر کرو ورنہ انسان جیسے چھوٹا جوٹ... طاقت, طاقت رکھنے والا وہ اتنے بڑے طاقتور حیوان کو کیسے قابو میں کرتا نہیں یانال اللہ دمحا ولا دماؤھا ولكن ينال التقوى منكم اس آیت میں قربانی کا اصل فلسفہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یعنی جانور کو ذبح کر کے محض گوشت کھانے کھلانے یا اس کا خون گرانے سے تم اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہو نہ یہ گوش اور خون اٹھ کر اس کے بارگاہ تک پہنچتا ہے اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقوا اور ادب پہنچتا ہے کہ کس نے کیسی خوش اور جوش محبت کے ساتھ ایک ٹیم تھی اور نہ ہی چیز اس کی اجازت سے اس کے نام پر اس کے گھر کے پاس لے جا کر قربان کیا گویا اس قربانی کے ذریعے سے ظاہر کر دیا کہ ہم خود بھی تیرے راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہے بس یہ ہے وہ تقوی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ مِن جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کے عاشق اپنے محبوبی حقیقی کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے اللہ کو نہیں پہنچتا تمہارے ان قربانی جانوروں کا قربانی کے جانوروں کا گوشت دماغ خواہ اور نہ ان کا خون ولا کے نہ لخوا لیکن پہنچتا ہے اس تک تمہارے دل کے ادب یا تمہارے تخوا کزارے اسی طرح سخ رہا اس نے بس کر دیا ان جانوروں کو تمہارے اللہ علامہ تاکہ تم بڑائی پڑ پڑو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی وہ بشیر المسنیم اور بشارت سنا دیجئے نیکی کرنے والوں کو کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ اللہ کے پیدا کی ہوئے جانوروں کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے فرما برداروں کو میرے طرف سے خوشخبری سنا دیجیے آمنوا بے شک اللہ ہٹائے گا دشمنوں کو ایمان والوں سے جیسے کہ گزشتہ رکوات میں وہ گزر ہے کہ ان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس آیات میں ان کفار کا ذکر تھا جو مسلمانوں کو حرم شریف کی زیارت اور حج اور عمر وغیرہ سے رکھتے تھے درمیانی رکوات میں محجدِ حرام اور اس کے متعلقات کے تعظیم اور عرضت کے بارے میں احکامات اللہ نے بیان فرمائے اب پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلے مضمون کا تذکرہ فرمایا ہے یعنی مسلمان مطمئن رہے اللہ تبارک و تعالی میں قریب دشمنوں سے ان کا راستہ صاف کر دے گا جو مسجد حرم تک پہنچے اور اس کے متعلق جتنے احکامات ہیں تاکہ وہ بآسانی با بغیر کسی مخالفانہ رکاوٹ کے وہ ادا کر سکیں اللہ کے اشعال ہے بے شک اللہ ہٹا دے گا ان لوگوں کے راستے سے ان کو دشمنوں کو جو ایمان والے ہیں ان اللہ حبان کفور بے شک اللہ تبارک و تعالی کو خوش نہیں آتا یا اللہ کو پسند نہیں ہے ہر کوئی دگاباز اور ناشکر شکر کیونکہ دغاباز اور ناشکر اللہ کو پسند نہیں ہے اور مشرقین مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا فرمائی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی اللہ نے ان کو نامور عطا فرمائی تو اس پر بجائے شکر کرنے کے بجائے اللہ کی بندگی کرنے کے اور اللہ کے گھروں کا عبادتوں کے ذریعے آباد رکھنے کے خیال کرنے کے ان لوگوں نے اللہ کے ناشکرے شکری کی اور بجائے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے انہوں نے تو اللہ کے مخلص بندوں کو اللہ کے گھروں کی طرف آنے سے تک روک دیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے ناشکرے اور ایسے دغاباز ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم جلد ہی ان ناپسندیدہ لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے تاکہ ہمارے طرف آنے والے ہمارے مخلص بندے بآسانی با اور بغیر کسی رکاوٹ کے جا سکے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے راستے کو صاف کر دیا ایسے لوگوں سے کہ جو دقاباز تھے جو نہ تھے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نہ خود ادا کرتے تھے اور نہ دوسروں کو ادا کرنے کی وہ لوگ آزادانہ اجازت دیتے تھے وآخر سطر طار سورہ حج کے یہ چھٹا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر انتالیس سے لے کر آیت نمبر 49 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے کفار کے ساتھ جہاد کے متعلق جو اللہ نے پہلا حکم نازل فرمایا وہ یہی ہیں سنانچہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے مظالم کا یہ حال تھا کہ کوئی دن خالی نہ جاتا تھا تو کوئی مسلمان ان کے دست ختم سے زخمی ہوتا ہوا واپس نہ آتا ہو قیام مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہو چکی تھی وہ کفار کے ظلم اور زیادوں کی شکایت اور ان کے مقابلے میں قتل و وطال کی اجازت مانگنے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جواب میں فرماتے کہ صبر کرو مجھے ابھی تک اللہ نے قتال کی اجازت نہیں دی یہ سلسلہ دس سال تک اسی طرح جاری اور ساری رہا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن مکہ چوڑنے اور ہجت کرنے پر مجبور کر دیے گئے اور ہر وزع آپ کے رفیق تھے تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ کے زبان سے نکلا اخری جو نبیہم یعنی ان لوگوں نے اپنی نبی کو نکالا ہے اب ان کے ہلاکت کا وقت آ ہے اس پر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ آیا مذکورہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی اس سے کہ یہ حدیث ترمیری شریف میں حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور نسائی میں بھی اور حضرت عبداللہ بن ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمیزی مسئلہ ابن ماجہ اور ابن, ابن حبان وغیرہ میں یہ روایت بھی نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اناج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ازین الینہ اجازت دی, دی گئی ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں بے ان نہ اس واسطے کہ ان پر بڑا ظلم ہوا یعنی اب تک کفار کی طرف سے ان پر بڑے ظلمیں ہوتی رہی اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لڑنے والوں کے ساتھ اللہ ان کو بھی جنگ کرنے کا اجازت دیتا ہے وہ ان نوا اعلیٰ نسریم <لَقَدِيرٌ> اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پہ قادر ہے یعنی اپنے قلت اور بے سر و سامانی سے نہ گھبرائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی بھر مستوں کو دنیا کی فوجوں اور سلطنتوں پہ غالب کر سکتا ہے فی الحقیقت یہ ایک شہنشہانہ طرز تھا مسلمانوں میں کہ جن کے پاس بظاہر کے اخبار نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں مسلمانوں کے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے بغیر حق بغیر کسی وجہ کی اللہ سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا گناہ مسلمان ہونا ہے مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا بجز اس کی کہ وہ اکیلے ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتے ہیں این کو کیوں نہیں پوچھتے گویا ان پر سب سے بڑا اور سنگین الزام لگا جا سکتا ہے تو یہی کہ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک اللہ کو کیوں یہ لوگ مانتے ہیں اپنا خالق اور مالک وَلَوْلَا دَفْعُ اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لہدمت صوا میں تو گرا دیے جاتے سوا میں ویا اور تعلیمی درست وات اور عبادت خانے و اور مسجدیں روز غروفی حسن اللہ کسی جن میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و کا نام لیا جی جاتا ہے بلائن سر اللہ معن سرو اور اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کرے یعنی جو اللہ کے حکموں کو زندہ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مدد ضرور کریں گے ان اللہ القبی العزیز بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور اور زوراور ہے اس آیات میں جو مشکل الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ سوا میں یہ سوم آ کی جمع ہے جو نسارا کے عبادت خانے کو کہا جاتا ہے جس میں نسارا کے تاریخ دنیا جو راہب ہوتے تھے وہ اپنے لیے مخصوص عبادت گاہیں بناتے تھے ان کو سوما یا سوا میں ان کا جمع آتا ہے کہا جاتا ہے بیاون یہ بی کے جمع ہے جو نسارا کے عام کنیشوں کا نام ہے اور صلوات یہ یہود يحود کے عبادت خانے کا نام ہے اور مساجد جو مشہور نام ہے مسلمانوں کے عبادت گاہ کا نام ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر غفار سے قتال اور جہاد کے احکامات نہ تھے تو کسی زمانے میں کسی مذہب اور ملت کے لیے امن کی جگہ نہ ہوتی مساج صلاح السلام کے زمانے میں سلاوات اور علیہ سلام کے زمانے میں سوام اور بیا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد گرا دی جاتی اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے اللہ دین امکنہ فل اور وہ لوگ اگر ہم ان کو حکومت دے زمین میں اقام و سلاقت و نمازوں کو قائم رکھے وہ آتب و زکات اور زکوۃ ادا کریں وہ امروب المعروف اور حکم کرے اچھے کاموں کا وہ نہ منکر اور برائیوں سے منع کریں الامور اور اللہ عاقبۃ العمور اور اللہ کی اختیار میں ہیں آخر ہر کام کا یعنی کسی کام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے بڑی اہم ترین آیات ہے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی یہ ذمہ داری ہے یا مسلمان حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت صلاح کا نظام قائم کریں اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پہ مقرر کریں کہ جس کا تقسیم سیاسی نہیں اخرا باپروری نہیں بلکہ منصفانہ اور مستحقانہ بنیادوں پہ قائم ہو اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نایا نلمکر کے شعبے قائم کرنا یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے جیسے کہ اس آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد کرنے والے اور اللہ کی مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو حکومت دی جائے زمین میں تو وہ ان امور پر عمل پیرا ہی اختیار کریں گے وہ ان کا اور اگر یہ لوگ اب کو جٹلائے فقط گر ضبط ہم قوم و نوشم و آدم پر یقیناً جٹلا چکی ہے اس سے پہلے نو سلاۃ وسلام کی قوم اور عاد اور سمود و قوم و ابراہیم وقوم و لود اور ابراہیم صلاحت وسلام کے قوم بھی اور حضرت لوت علیہ صلاح کے قوم بھی و اصحب مدین اور مدین کے رہنے والے بھی یعنی انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر جو حضرت شیب علیہ صلاح والسلام کے ان کو جٹلایا وقوب موسا اور اسی طریقے سے جٹلایا گیا حضرت موسی علیہ السلام بھی فامل بس میں نے ڈھیل دی محلت دی کافروں کو ثم میں نے ان کو پکڑا فا فا کیسا رہا میرا انکار کرنا یعنی مسلمانوں کے غلبے اور نصرت کے جو وعدے کیے جا رہے ہیں کفار اپنے موجودہ کثرت اور قوت کو دیکھتے ہوئے ان کی تکزیب نہ کریں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے پہلے قوموں نے بھی اللہ کے چند روزہ ڈھیل سے دھوکہ کا کر اپنے پیغمبروں کو جٹلایا تھا آخر جب پکڑ آ گئی تو پھر دیکھ لو ان کا حشر کیسا ہوا اور اللہ نے اپنے حضاط سے ڈرا کر ان کے شرارتوں پر جو ان کا انکراف فرمایا کیا کرتے تھے وہ لوگ کس طرح وہ پھر سامنے آئے اگلے ہاتھوں میں اس کے مزید وضاحت ہے فقائی سر کتنی ہوئی ایسے بستیوں کے رہنے والے اہلک نہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا بستیوں کو ہلاک کر دیا یا بستی کو ہرا کر دیا وہی غالبت جب کہ وہ ظلم کرنے والے تھے تو یہ خاطیت شہ سو وہ گھری پڑی ہے اپنے چھتوں کے بل یعنی بنیادی ہلنے سے اول چھت گھر پڑی پھر دیواریں اور سارے مکان گر کر کے ملبی کے ڈھیر بنا دی گیا وہ بغیر اور کتنے کنویں معطل ہو کے رہ گئے ہیں نکمے بنا دی گئے ہیں ویران کر دی ہیں وہ خصری اور کتنے محل کج کے یعنی ایسے محل اور ایسے کنویں اور ایسے راستے ایسے باغات کے جن میں آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو وہاں جا کر کے رہنے کو پسند کرتا ہو اور بڑے بڑے پختہ عمارتوں کے اور عالیشان محلوں کے اور قلوں کے صفیران کنڈراک ہی دکھائی دیتے ہیں اور رہ گئے ہیں فی الگی کیا سیر نہیں کیا ان لوگوں نے زمین میں فتکوں یا پلون بہا جو ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے اور اذانو یس معاون بہا یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے یعنی ان تباہ شدہ مقامات کے کنٹر دے کر کبھی غور و فکر نہ کیا ورنہ ان کو سچی بات کے سمجھ آ جاتی اور کان ان کے کھل جاتے لا تعمل سو کچھ ان کی آنکھیں اندھی نہیں وہ لاکن تامل گلو بلتی سے اندے ہو جاتے ہیں ان کے دل جو ان کے سینوں میں یعنی yani آنکھوں سے دیکھ کر اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے وہ اس کے ظاہر آنکھیں گلی ہو پر دل کے آنکھیں اندھی ہے اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا بن وہی ہے جس میں دل اندھی ہو جائے اللہ کے احشاد ہے وہ یفتا قبل اور وہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں وَلَن يخلط اللہ اور اللہ ہر خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کا وہ ان یوم اندا رب کا الف صنت مما تو اور ایک دن تیرے رب کے یہاں ہزار برس سے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو یعنی عذاب اپنے وقت پر یقیناً آ کے رہے گا مزاق اڑانے اور جڑلانے کے راستے سے جلدی میں جانا ہے تمہارے ہزار برس اس کے یہاں ایک دن کے برابر ہے جیسے مجرم آج اس کے قبضے میں ہیں ہزار برس گزرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کے قبضے اور رقت دار کے نیچے ہی رہیں گے کہیں باغ نہیں سکیں گے یا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہزار برس کا کام وہ ایک دن میں کر سکتا ہے مگر کرتا وہی ہے جو اس کے حکمت اور مصلحت کے موافق ہو کسی کی جلدی مچانے سے وہاں کچھ اثر نہیں ہو سکتا یا یوں کہا جائے کہ اخرا عذاب کا وعدہ ضرور آ کے رہے گا قیامت آئے گی اور تم کو پوری سزا ملے گی آگے قیامت کے دن کا بیان ہوا کہ وہ ایک دن اپنی شدت اور اپنے ہال کے لحاظ سے ہزار سال کے برابر ہوگا پھر ایسی مصیبت کو بلانے کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو اللہ کا اتشاد ہے مِن <قَرِيَّتِن> اور کتنے ایسے ہوئے بستیوں والے ام لیت جن کو ہم نے ڈھیل دی وہی جب کے وہ ظلم کرنے والے تھے یعنی بستیاں ظلم کرنے والے ذکر یہاں پہ مس... اسباب کا ہے لیکن مراد اس سے مسبب ہے یعنی مراد بستیوں کے رہنے والے ہیں سلم پر میں نے ان کو پکڑا اللہ کا ارشاد ہے وہ علیہ اور میرے ہی طرف سبوں نے پھیر کے آنا ہے کہ کیا ڈھیل دینے سے وہ کہیں نکل کے باغ گئے آخر سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا پڑا اور ہم نے ان کو پکڑ کر کے تباہ کر دیا اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں کہ جیسے گزشتہ ادوار میں مختلف بستیوں کے سرکش ہمارے قابو سے بھاگ نہیں سکے اور بالآخر اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے انجام بد سے امکنار کر دے گئے تو اسی طرح ہر دور کے ظالموں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے اللہ وہی ہے اور اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے ایسا نہیں کہ بعضوں کے لیے اللہ نے ایک قانون اور ایک ضابطہ اور دوسروں کے لیے اللہ نے دوسرا قانون اور دوسرا ضابطہ مقرر کیا ہو اللہ کے قرب کے کی حصول کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں ایک معیار مقرر کیا ہے اور وہ ہے پیغمبروں کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونا جو پیغمبروں کے تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ دنیا میں اللہ کے پیارے اور آخرت میں نجات سے ہم کنار کر دیے جاتے ہیں اور جو کہ پیغمبروں کے تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ دنیا میں اللہ کے مخالف اور آخرت میں وہ آزاد علیم سے ہم کنار کر دیے جائیں گے وہ اخر الانہ الحمد للہ شروع شاہین سفر اخبار سرائے حج کے یہ ساتوں رقوع ہے اور یہ رکو آج نمبر انچاس سے لے کر آج نمبر اٹھن تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو میں کچھ پیغمبروں کے ان قوموں کا تذکرہ تھا کہ جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کے تعلیمات سے روبرتانی کی پیغمبروں کے پیغام کو جٹلایا اور ان کی تکذیب کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور تسلی کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزشتہ اقوام کی تاریخ کی کہ جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے منکرین کے جٹلانے اور ان کے ستانے سے تنگل نہ ہوں بلکہ یہ تو بے انصافوں کا ہمیشہ سے ایک وطیرہ چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے حق اور سچ کا مقابلہ دلیل کی بنیاد میں نہیں بلکہ ہمیشہ زیادتی سے کی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اس رکو میں کہ آپ ان کی ان باتوں کی پرواہ نہ کیجیے بلکہ آپ بتائیے کہ میرا کام ہے تمہیں آگاہ اور ہوشیار کر دینا آزاد کے آنے سے پہلے پہلے جہاں تک تعلق کے تعلق ہے تو عذاب کا لے میرے قبضے میں نہیں ہے وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے کہ سب مکی اور عاصی کا فیصلہ کرے اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال پر پہنچا دیں یہ اللہ تبارک و اطالعہ ہی بہتر جانتا ہے تو نانچے شادی تعالیٰ کل کہہ دیجئے یا اے لوگو انما بے شک انا لکم میں ہوں تمہارے لیے نذیر المبین ڈر سنانے والا کھول کر یعنی میرا کام آگاہ اور ہوشیار کر دینا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے ان تمام خطرات سے اللہ کے بندوں کو آگاہ فرما دیا ہے کہ جو اعمال کے مناسبت سے لوگوں کے اوپر مختلف حالاتوں میں آنے والے ہیں فلّین امن و بس یقین کر گئے وہ عامل السلیہ خان نے اچھے امان کیے لہم فر ان کے لیے بخشش ہے ورث ان اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے یعنی جنت میں نیوے پل اور عمدہ طرح طرح کی نعمتیں اور ساتھ ساتھ ان کو دیداری الہی بھی نصیب ہوگا ولدین اور بولو ساؤ گنا جو دوڑ میں لگے ہوئی ہمارے حکامات کے بارے کہ ان کو عاجز کر دے ناکام بنا دے اصحاب الجحیم وہی لوگ ہیں دوزخ کے رہنے والے وما ارسلنا من قبل کا اور نہیں بے ہم نے آج سے پہلے مر رسول کسی بھی رسول کو ولا نبی اور نہ کسی نبی کو الا اذا تمنا مگر جب اس نے خیال باندھا یا جب اس نے آرزو کی ایک کام کے کرنے کے بارے تو الق شیطان کی امید شیطان نے اس کے خیال میں اپنے خیالات کو ڈال دیا کہ جو پیغمبر نے کرنا چاہا اس کا اظہار کیا تو اس کے مقابلے میں شیطان نے پیغمبروں کے مخالفین کے دلوں میں ان کے مقابلے کے لیے وسط ڈال دیے کہ جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے پیغمبروں کے باتوں کو جٹلایا اور ان سے موجہ دلا کیا جیسے کہ قرآن مجید کی دوسرے آیت میں شان ہے کہ برکزا نے اسی طرح ہم نے ہر نبی اور رسول کے لیے آپ سے پہلے بھی کچھ شیتانوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے اور کچھ جناتوں میں سے دشمن بنائے کہ جو ایک دوسروں کو پیغام دیتے ہے۔ جھوٹ بات کا دھوکہ دینے کے ورز سے ان شیطان انسان کو دھوکہ دیتا رہا اور اس طرح جنات انسان کو دھوکہ دیتا رہا وہ نشیاتی اور بے شیتان دل میں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی ایسے باتیں کہ جن کو بنیاد بنا کر کے وہ تمہارا مقابلہ کریں اس لیے کفار کے دلوں میں شبحہ اور اعتراضات شیطان کی طرف سے ڈالا گیا اور کفار انہی شبہات اور اعتراضات کو پیش کر کے انبیاء کرام سے مجادلہ کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک مطالعہ نے ان آیاتوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے اس آیات کے پس منظر میں بعض عجیب قسم کے روایات نقل کی گئے ہیں جن کے تفصیل کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں جمہور محدثین اور مفسرین کا تف... اس بارے میں اتفاق ہے کہ وہ محض قصے اور واقعات ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور اس نماز میں آپ نے ارانی کا تذکرہ کیا ارانی کا مانا ہے بڑے بڑے بت جن کو وہ لوگ بزرگ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ سلیم نماز میں بھی کہا کہ بل تلا قلقرہ کہ یہ ہے اس بستی کے بزرگوار تو یہ آپ سے سلیم نماز نے پڑھا اور نماز میں یہ پڑھ کر جب یہ باتیں کفار نے سنی تو وہ بھی آپ کے سزا کر کے نماز میں شامل ہو گئے جو ان کو پوجا کرتے تھے کہ محمد نے تو نماز میں ہمارے خداوں کی بھی تذکری کر دیے لہٰذا اب ہم اور ان میں اختلاف نہیں رہا لیکن یہ ایسے روایت ہیں کہ جن کو مرحدین اور زنادیک انعش ہی قرار دیا ہے محدثین مفسرین نے ان کی کوئی قابل اعتبار روایت نہیں ہے جو قطع نظر کہ اس کو بڑا ایک عجیب رنگ دیا گیا ہے لیکن صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ صحیح روایت نہیں ہے بلکہ یہ روایات کی صورت میں گڑھے ہوئے قصے ہیں جو کہ قرآن مجید میں لوگوں نے اپنے طرف سے داخل کر کے یہ خدا نخواصہ کرنے کی کوشش کی کیا یہ پیغمبر سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ نماز میں اللہ کی بزرگی کے ساتھ بتوں کی بزرگی بیان کریں اللہ تبارک و اطالعہ کا احساس ہے فین صف اللہ مایو الق شیتان پھر اللہ مٹا دیتا ہے جو شیطان کا علق ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی باتیں سب آیا ہی تعالیٰ مستحکم کر لیتا ہے مضبوط کر لیتا ہے قائم اور دائم کر لیتا ہے اپنے آیاتوں کو اللہ الحمد منحکم اور اللہ سب خبر رکھنے والا حکمت والا ہے لیا جہاں شیطان فطن الدین اور یہ اس لیے کہ جو کچھ شیطانوں نے ڈالا ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں اس کو آزمائش کا ذریعہ بنائے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی وہ پہلے ہی سے اسلام کے متعلق بیمار تھے اور اپنے دلوں میں طرح طرح کے خیالات رکھتے تھے اوپر کے شیطان نے ایک نئے نئے وسوسے ڈال دیے تو اس طرح سے یہ ان کے لیے مزید آزمائشوں کا ذریعہ بن گئے اسی طرح ولفاسی گروگ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے جن کی دل سخت ہے وہ ان مالمین رفیع شقوق البعید اور بے جو لوگ گناہ ہے وہ دھور کے مخالفت میں پھڑے ہوئے ہیں انہیں کیا کیا سوچ سوچ رہے ہوتے ہیں اور شیطانی خیالات اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر ان کی دنیا پر وہ پیغمبر کے اللہ کے احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے کمر کمردست ہوتے ہیں ولیالذین اوتُوا العلم انه الحق من ربك اور یہ اس لیے ہے کہ معلوم کرنے لے وہ لوگ جن کو سمجھ دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو یمنو به پر اس پر یقین رکھتے ہیں فتخذه قلوبهم پس اسی کے سامنے اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں وان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم اور بیشک اللہ تبارک و تعالی سمجھانے والا ہے یقین کے راستے کو ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں ولا یزال اللہ دین اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں فی مریت منہ اللہ کے ان احکامات کے بارے شکوک و شبہات کے شکار حد تم و یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے بہت اچانک عذاب یوم افیم یا ان پر ایک ایسا عذاب آ جائیں کہ جس دن کا عذاب بانج بنانے والا ہو یعنی ان کو ختم کر دیں کہ جس سے اگے ان کا سلسلہ نسل ہی نہ چلے کو یوم عزل راج اس دن اللہ ہی کا ہے یہ حکم بین وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یعنی روز محشر دنیا میں تو لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق اپنے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات میں نفع و نقصان کے لیے معبود بنائے رکھے ہیں لیکن دنیا ایک عام امتحان کی جگہ ہے یہاں اللہ کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگاتا قیامت کے دن جب سارے حقیقت بندوں کے سامنے کھل جائے گی تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یقیناً بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے دینا آمنو بس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے نعیم وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے وہ اللہ دینا کفر آیاتینا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے آیاتوں کو لہم عذاب تو سو وہی لوگ کہ ان کے لیے رسفا کرنے والا عذاب ہے مومنین کا انجام پہلے بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا مندی ان کو حاصل ہوگی اور منکرین کا انجام بتایا گیا یہاں پہ کہ ان کے لئے عذاب مہین ہے وآخ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ امیل حیث وامر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سطرہ پارے سورہ حج کے یہ آٹھواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اٹھن سے لے کر پینسٹ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ وضاحت فرما دی تھی کہ ایمان والوں کا انجام کیا ہوگا یہاں ان ایمان والوں میں سے ایک ممتاز جماعت کا خصوصی طور پہ ذکر فرمایا اللہ نے کہ جو لوگ خدا کے راستے میں گربار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے خوابو لڑے میں شہید ہو یا تبھی موت سے مرے دونوں صورتوں میں اللہ تبارک کو بتا دے ہاں کہ ہاں ان کے لیے خاص مہمانی ہوگی کھانا پینا رہنا سہنا سب ان کی مرضی کے موافق ہوگا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے راضی ہوں گے اور یہ بھی وہ جانتا ہے کہ کن لوگوں نے خالص اس کے راستے میں اپنا گھر بار طرح کیا ایسے مہاجرین اور مجاہدین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا قدر کیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی قدردانے کے خاطر اپنے پیاروں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اپنے علاقے کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا سنانچہ مہاجر اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک جگہ میں ایک شخص کے لیے بحیثیت مسلمان یا ایک قوم کے لیے بحیثیت مسلمان اللہ کے حکموں پر آزادانہ طریقے سے کاربند رہنا ممکن نہ رہے اور فریق مخالف کے مقابلے کی بھی وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن کے لے آئیں کہ جس پوزیشن پہ آنے کے بعد وہ آزادی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر اپنا امن پیرا ہو تو اللہ کا ایسے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس علاقے اور اس بستی کو چھوڑ دیں اور ایک ایسی جگہ کی طرف ہجرت کر جائیں کہ جہاں پر ان کے لیے آزادانہ طریقے سے اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہی ممکن ہو جو لوگ اس نیت سے اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں اسی کو شری نقطۂ نظر سے محاجر کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری جگہ پر اللہ کے احکامات پر کاربند رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے والذین فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو گھر چوڑ آئے اللہ کے راستے میں سماخو کی پھر مارے گئے او ماتو یا خود فوت ہو گئے تو باہر دو صورت الله اللہ رزقاً حسنا البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی اور بے شک رزق دینے والا ہے کہ عام طور پہ انسان کو دنیا میں رزق اور معاش کی فکر لاحق رہتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس مسئلے کو یہاں پہ حل فرما دیا ہے کہ دنیا میں اللہ ان کو رزق دے گا اور یقیناً جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حالت کے بنسبت ان کے مالی حالات کو زیادہ بہتر کیا ہے خود صحابہ کرام کی ہجرت کو دیکھیے اور پھر جن جن مسلمانوں نے بھی اللہ کے لیے اپنے علاقوں کو چھوڑا تو دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عزت دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نیکنامی اور ناموری میں اضافہ پیدا فرمایا اور انجام کار یعنی آخرت میں لگ خلن نہ پہنچائے گا ان کو مد ایک ایسے جگہ یا جس کو وہ پسند کریں گے یعنی جنت میں تعالی سب کو جانتا تحمل والا ہے زان کا یہ بات تو ہو گئی امن آقبہ اور جس نے بدلہ لیا بے مسل معروخب بھی مثل اس کی جس درجی اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی بغی ہی پھر اس پر ہوئی لیکن اللہ البتا اللہ اس کا مدد کرے گا چونکہ وہ پھر مظلوم ہو گیا ان اللہ نخفور تشک اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے یہ بات ہو گئی ان اللہ ہاں یہ کہ اللہ فی وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہ یو لی جن نہ لے لی اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے یعنی اللہ اتنے بڑے قدرت والا ہے کہ رات دن کا الڈ پلڈ کرنا اور گھٹانا بڑھانا اسی کے دست قدرت میں ہے اسی کے تصرف سے کبھی دن بڑے کبھی چھوٹے اور کبھی راتیں بڑی اور کبھی چھوٹی ہوتی ہے پھر کیا وہ اس بات کی قاغر نہیں ہے کہ ایک مظلوم قوم یا شخص کو امداد دے کر ظالموں کے پنجا سے نکال دے بلکہ ان پر غالب اور مسلط کر دے پہلے مسلمان مہاجرین کا ذکر تھا اس آیت میں اشارہ فرما دیا ہے کہ ان غریب حالات رات اور دن کی طرح پلٹا کرنے والے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں تبدیل کر لیتا ہے اسی طرح کفر کی سرزمین کو اسلام کے اوش میں جب داخل کر دے گا ذہن یہ بات ہو گئی ان اللہ یہ کہ اللہ ہی برحکدات ہے وہ اندر مندونی ہی اور یہ کہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سواطر وہ نابود ہے ان کا اصل ہی نہیں ہے <الْقبیر> کہ اللہ علی القبیر اور سب سے بڑھ کر ہے یعنی اللہ کے سوا ایسے عزیمشان انقلاب اور کس سے ہو سکتی ہے واقعہ میں صحیح اور سچا اللہ تو وہی ایک ہے باقی اس کو چھوڑ کر خدائی کے جو دوسرے آخن پہ لائے گئے ہیں یہ سب غلط اور باطل ہے کو اللہ کہنا اور معبود بنانا چاہیے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا اور سب سے بالا شان والا ہو اور وہ اللہ ہی ہے. طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا ان انزل من یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے آسمان کے طرف سے پانی فتح پھر ہو جا کے یہ زمین محرطن سرسبز ان اللہ لطیف الخبیس بے اللہ تبارک و تعالی باریک بھی خبر رکھنے والا ہے اسی طرح کفر کے خشک اور ویران زمین کو اسلام کے بارش سے سبز وزار بنا دے گا وہی جانتا ہے کہ کس طرح بارش کے پانی سے سبزہ اگتا ہے قدرت اندر ہی اندر ایسے تدبیر اور تصرف کرتی ہے کہ خشک زمین پانی وغیرہ کے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر کے سرسبز و شاداب ہو جائے اسی طرح وہ اپنی مہربانی اور لطیف تدبیر اور تربیت اور کمال خبرداری اور آگاہی سے قلوب بنی آدم کو فیوز اسلام کا بارش برسا کر سرسبز و شاداب بنا دے گا لہو مافصل سماواتی و مافل عرب اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ ان اللہ کی اہمید اور بے شک اللہ وہی ہے کہ جو بے پرواہ تعریفوں والا ہے یعنی آسمان اور زمین کے تمام چیزیں جب اسی کی ملکیت اور مخلوق ہیں اور سب کو اسی کی اختیار ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تو ان میں وہ جس طرح چاہے تصرف اور رد و بدل کرے کوئی معنی اور مزاحم نہیں ہو سکتا البتہ باوجود غنائے تام اور اقتدائے شامل کے وہ کرتا وہی ہے جو سراپا حکمت اور مصحف ہو اس کے تمام افعان محمود ہے اور اس کے ذات تمام خوبیوں اور صفات خمیدہ کے جامع ہے وآخر الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمري وينسق السماء أن تقال الأرض إلا بإذني ان سطر فارن سورہ حج کے یہ رکوع ہے یہ رقو آیت نمبر پینسٹھ سے لے کر آیت نمبر تہتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرتوں اور اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے ان احسانات سے سارے انسان بلا تفریق زمانہ اور جنس کے بھرپور طریقے سے برابر مستفید ہوتے ہیں جن سے استفادے کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کے عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کے ناشکری نہ کی جائے اس کے حکموں کے تابع فرمان بن جائے اور اس کے حکموں کا انکار نہ کیا جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رقو میں کفار کے ایک شب کا جواب بھی دیا ہے جو کہ آیت نمبر ستاسٹ میں چنانچہ شاء باری تعالیٰ ہے تو نہیں دیکا؟ ان اللہ سخرا یہ کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے محفل آروپی وہ جو کچھ ہے زمین میں ولفلکا اور کشتیاں تجریفی بہرے جو چلتی ہے دریا میں بھی امری ہی اسی کے حکم سے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ سے اور اسی نے تام رکھا ہے آسمان کو ام تقادل عرب اس سے کہ وہ گرنا پڑے زمین پر اللہ ہی مگر اسی کے حکم سے ان اللہ بن ناسر <الرحیم> بے شک اللہ لوگوں کے اوپر نرمی کرنے والا مہربان ہے یعنی اس کو تمہارے یا کسی کی کیا پرواتی محشفت اور مہربانی دیکھو کہ کس طرح خشکی اور تری کی چیزوں کو تمہارے قابو میں کر دیا کہ تم جب اور جس طرح چاہو اس سے اپنے خواہش کو پورا کر سکتے ہو اپنے ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہو پھر اسی اللہ نے اپنے دست قدرت آسمان چاند سورج اور ستاروں کو اس غذائی ہوا میں بغیر کسی ظاہری کمبے یا ستون کے تام رکھا ہے جو اپنے جگہ سے نہیں سرکھ سکتے ورنہ گر کر اور ٹکرا کر وہ تمہارے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جب تک اس کا حکم نہ ہو یہ قرات یوں ہی اپنے جگہ پر قائم اور دائم رہتے ہوئے انسانی ضروریات کو پورا کریں گے جب اس کا حکم ہوگا تو یہ سارے قرآت الہی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو طرح کر دیں گے اور اس کا نتیجہ قیامت کی صورت میں اس سامنے آئے گا وہ ندی اور اللہ وہ ذات ہے احیاکم جس نے تمہیں زندہ, زندہ کیا سما یومی پھر وہ تمہیں موت دے گا سما یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ان انسان ارکفور بے شک انسان بڑا نا ہے اسی طرح کفر اور جہل سے جو قوم روحانی موت مر چکی تھی ایمان اور معرفت کے روح سے اس کو زندہ کرے گا یعنی اتنے احسانات اور انعامات دیکھ کر بھی اس کا حق نہیں مانتا من ام حفظی کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا ہے اللہ تبارک و اطالعہ کا اشیاء ہے لی جانا منسکم ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے ایک راہ بندگی منسک کے معنی پہلے ہو گزرے ہیں اس کا ایک معنی شریع احکام کی بھی آتا ہے ایک معنی قربانی کے جانور کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا طریقہ بندگی کی بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اس آیات میں اس لفظ عمرات اللہ کی بندگی کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادات اور بندگی کا ایک مخصوص طریقہ مقرر کیا ہم کو کرتے رہیں فلاں کفل امر سوچا کہ وہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کرے اس کام میں وہ تو اور آپ بلائیے ان کو اپنے رب کے طرف ان کا مستقیم بے شک تو ہی ہے راستے پر جو کہ بڑا واضح ہے اس آیات کی تفسیر میں حضرت حسن ابن علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے بحقی شریف میں اور حاکم میں کہ یہ آیاتیں کفار کے ایک شبے کے جواب میں اللہ نے فرمائی کہ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی تم عجیب مذہب کے لوگ ہو جس جانور کو تم خود سے مار دیتے ہو اس کو حلال سمجھتے ہو اور جس جانور کو اللہ مار دے اس کو حرام سمجھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ وضاحت فرما دی کہ بے بات یہ ہے کہ ہر امت کے لیے بندگی یعنی اللہ کے فرما برداری اختیار کرنے کے طریقے مختلف اللہ نے مقرر فرمائے لیکن بنیاد ان سبوں کا ایک اللہ کی بندگی ہے لہذا توحید میں اللہ کی وحدانیت اور حکموں کے تعمیل میں تو کسی میں تفریق نہیں باقی بندگی اور حکموں کی ادائیگی اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف امتوں کے لیے مختلف مقرر کی ہے وہ اپنے اپنے ان طریقوں پہ کار بن ہے مسلمانوں کا جو اسلام ہے وہ ایک مستقل اور مکمل نظام اور ضابطۂ حیات ہے اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو جن کاموں کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے سو مسلمان اسی پر کربن ہے اور کاربن رہنے کے پابند ہے لہذا اللہ نے جب مسلمانوں کو حلال جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو تمہارا ان پر اعتراض کرنا بیچا ہے اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ جس جانور کو اللہ مار دے اس کو تم مردار نہیں سمجھتے ہو تو بات یہ ہے کہ یہ جانور جو خود سے مر جاتے ہیں حرام جانور اور مردار ہو جاتے ہیں وہ تو کسی پیغمبر کے زمانے یا کسی پیغمبر کے دین میں حلال نہیں قرار دیا گیا لہذا اس کا اعتراض کرنا مسلمانوں پر بیجا ہے اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں اور آپ ان کو اس سوال کا جواب بھی نہ دیں بلکہ آپ برابر ان کو اپنے رب کے طرف دعوت دیتے رہیں اس لیے کہ آپ ٹھیک راستے پر قائم دائم اور گامزن ہے وہ انجا لو کا اور اگر وہ لوگ آپ سے بحث کریں سقول تاملوم تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یحکم بینکم اللہ فیصلہ کرے گا تم میں یوم قیامت قیامت کے دن فی ماں کن تم ہی ان امور میں جن میں تم بام اختلاف کرتے ہو تمام انبیاء اصول دین میں متفق رہے ہیں البتہ ہر امت کے لیے اللہ تبارک وطالعہ نے بندگی کی صورت مختلف زمانہ میں مختلف مقرر کی ہے جن کے موافق و امت اللہ کی عبادت بجل رہی ہے اس امت محمدیہ کے لیے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ اس خاص اور واضح شریعت کے حکموں پر کاربند رہتے ہوئے جو لوگ آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور آپ کے فیصلوں کے سامنے جو کہ اللہ کے احکامات ہیں سرے تسلیم خم نہیں کرتے پھر ان کے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ہو اللہ علم یہ کہ اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ان نظی کتاب بے شک یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کتاب میں ان نظال عبم وے شک یہ سب کچھ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کچھ ان کے اعمال پر منحصر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو زمین اور آسمان کے تمام چیزوں کو محیط ہے اور بعض مسالے اور حکمتوں کے بنا پر اسی علم کے مواقع تمام واقعات لوہے محفوظ میں اور بنی آدم کے تمام اعمال ان کے اعمال ناموں میں بھی لکھ دیے گئے ہیں اسی کے موافق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور اتنے بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھیک جاننا اور لکھ دینا اور اسی کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ کرنا ان میں سے کوئی بات اللہ کے ہاں مشکل نہیں جس میں کچھ تکلیف یا دقت اٹھانی پڑے وہ اور وہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ما ایسوں کو لم لمبل بھی سلطان جن کی بندگی پر اللہ نے کوئی دلیل نازن نہیں کی ہما علیہ السلّم بھی علم اور وہ جن کے بارے میں ان کو خود بھی علم نہیں ہے یعنی مہک باپ دادوں کہ کورانا تقلیب میں ایسا کرتے ہیں کوئی نقلی یا عقلی دلیل نہیں رکھتے اللہ کا احساس ہے عما علیہ نمین نفیر اور بے انصافوں کا کوئی مددگار نہیں سب سے بڑا ظلم اور بے انصاف یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک کرایا جائے سو ایسے ظالم اور بے انصاف لوگ خوب یاد رکھے کہ ان کے شراکات مصیبت پڑنے پر کچھ کام نہ آئیں گے نہ کوئی اور اس وقت ان کی مدد کو آگے آ سکے گا وہ عزاطم آیاتنا بیہیناتین اور جب سنائی جاتی ہے ان کو ہمارے آیاتیں جو واضح ہیں تعارفی وجوہ لدینہ کا فرول من تو پہچانے گا ان لوگوں کے چہروں پر بری سی صورتیں جو انکار کرنے والے ہیں یعنی منکرین ہمارے احکامات کو سن کر اس پر ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار کرتے ہیں قریب ہے کہ وہ حملہ کر ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہمارے آ کے پڑتے ہیں کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تمہارے حق میں برا چیز نہ بدلاؤں نہ وہ آگ ہے وعد اللہ اللہ اس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو وہ بیسل مصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے پھر جانے کی یعنی تمہارے اس غیظ اور غزب اور ناگواری سے بڑھ کر جو آیات اللہ کے پڑے جانے پر پیدا ہوتی ہے ایک سخت بری ناگوار چیز اور ہے جس پر کسی طرح صبر ہی نہ کر سکو گے اور وہ دوزخ کے آگ جس کا وعدہ کاشروں سے کیا جا چکا ہے دونوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کر لو کہ کون سا طرح تم آسان سمجھتے ہو و آخر ان تدعون من دون مولا وإن منه والمطلوب سطر پارے سورہ حج کے یہ آخری رکو ہے اور یہ سطر پارے کی بھی آخری رکو ہے جو کہ آئت نمبر 73 سے لے کر تا اختتامی صورت آیت نمبر اٹھتر تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس حکوم میں اللہ تبارک بتادا ایک عام فہم مثال کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنے مشکل کشائی اور حاجت روائی میں معاون اور مددگار جانتے ہیں سمجھتے اور مانتے ہیں اسی کے وہ نعرے لگاتے ہیں انہیں کے سامنے وہ نظر و نیاز اور انہی سے وہ دستگیری کرتے ہیں اللہ تبارک وطالع کا ارشاد ہے کہ یہ بے بس ہے یہ سارے مل کر بھی ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے اور مچھر یا مکھی کا پیدا کرنا تو دور کی بات اگر ایک مکھی ان کے سامنے پڑے ہوئے اللہ کے پیدا کی ہوئے رزف میں سے ایک ذرا اٹھا لے اپنے کانے کو تو ان میں اتنے بھی استطاعت نہیں ہے کہ یہ اپنے سامنے سے اٹھائے جانے والے کھانے کو ان سے چھڑا سکے تو جب یہ اتنے کمزور ہے تو یہ تمہیں پریشانیوں سے اللہ کے پکڑ سے تمہیں یہ کیسے تمہاری دستگیری کر سکیں گے نانچہ اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے یا لوگوں بیان کی جاتی ہے ایک مثال پس اس کو غور سے سنو ان اللذین بشک وہ تدرون من دون اللہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا یا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لن یخلقو زباباً ہرگز وہ نہیں بنا سکیں گے ایک مکی ولو جتماعولہ اگرچہ وہ سارے کے سارے اس مکی کے بنانے کیلئے جمع ہو جائیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا اور اگر کچھ چین لے ان سے مکی لاستن خزو ہو تو چڑا نہ سکے من اس سے ذاؤفت مطلوب کمزور ہے جانے والا بھی اور جن کو وہ چاہتا ہے یعنی طلب ان سے مانگنے والا عقیدے میں کمزور ہے ایمان اس کا نہیں ہے اس لحاظ سے کمزور ہے اور جن سے وہ طلب کر بیٹھا ہے جن کو وہ اپنے حاجت روا سمجھتے ہیں مشکل کو سا سمجھتے ہیں وہ بھی کمزور ہے یہ توحید کے مقابلے میں شرک کے ناپسندیدگی اور قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے مثال مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے جسے کان لگا کر سننا اور غور و فکر سے سمجھنا چاہیے تاکہ ایسے رقیق اور ذلیل حرکت سے باز رہا جائے مکی بہت ہی ادنا اور حقیر جانور ہے جن چیزوں میں اتنی بھی قدرت نہیں کہ سب مل کر ایک مکی پیدا کریں یہ مکی ان کے چھڑاوے وغیرہ میں سے کوئی چیز لے جائے تو اسے واپس لے سکے ان کو خالق السماوات سماوت کے ساتھ مبودیت یعنی بندگی میں اور اللہ کی کرسی میں کرسی پر بٹھا دینا یہ کس قدر نافرمانی کی بات ہے اور کس درجے کی حماقت اور شرمناک عمل ہے اللہ تبارک و وطالعہ کا احساس ہے ما قدر اللہ انہوں نے قدر نہیں کہ اللہ کے حق قدر ہی جس طرح کے اس کے حق کا قدر کرنے کی ان بشک اللہ قبی عزیز بے اللہ اللہ زوراور ہے سب سے زبردست سمجھتے تو ایسے گستاخیوں کیوں کرتے کیا اللہ کے شان رفی قدر و منظرت اتنی ہے کہ ایسے کمزور چیزوں کو اس کا ہمسر بنا دیا جائے اللہ کی بنا اس کے قوت اور عزت کے سامنے تو بڑے بڑے مقرب فرشتے اور پیغمبر بھی مجبور اور بے بس ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اللہ من اللہ چاند لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولن اپنا پیغام پہنچانے والے اور مین اناس اور لوگوں میں سے بھی ان اللہ حسمی بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کو سنتا اور دیکھتا ہے یعنی ان کے تمام باتوں کو اور ان کے ماضی اور مستقبل کے تمام احوال کو وہ دیکھتا ہے اس لیے وہی حق رکھتا ہے کہ جس کے احوال اور استعداد پر نظر کر کے منصب فائز کرنا چاہیے اور کس کو فائز نہیں کرنا چاہیے چنانچہ اللہ کا احساس ہے یا وہ جانتا ہے ماں بہن اے جو کچھ ان کے آگے ہیں یعنی دنیا میں رہ کر جو ان لوگوں نے کیا اور ماں خلف اور جو کچھ وہ کر کے اللہ کے پاس آئے یعنی جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ گئے ترجع اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی اللہ کا احساس ہے اے ایمان والو رکو کرو سیدھا کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی وفال الخیر اور بلائی کے کام کرو لال لکم تفل تاکہ تم کامیابیوں سے ہمکنار کر دیے جاؤ شیر کے قباحت اور مشرقین کی فضیحت کے بعد مومنین کو اللہ تبارک وطالعی خطاب فرماتے ہیں کہ تم اکیلے اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو اسی کے آگے جھکو اسی کے حضور میں پیشانی رکھو اور اسی کے لیے دوسری بلائی کے کام کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں بلائی تمہارے لیے لکھ دی جائے کہ تم اکیلے اپنے رب کی بندگی میں لگے ہوئے تھے اور اسی رب نے جو سب چیزوں کا خالق اور مالک تھا تو میں تمہارے محنتوں کا پورا سلا عطا کیا وجاہد اللہ حق جہادی اور محنت کرو اللہ کے واسطے جس طرح کے محنت کرنے کا حق ہے اسی نے تمہیں منتخب کیا ہے پسند کیا ہے من اور نری نہیں رکھی اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی مشکل یعنی دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی جس کا اٹھانا کٹن ہو احکام میں ہر طرح کے رسختوں اور سہولتوں کا رخاز اللہ نے رکھا ہے یہ دوسری بات ہے کہ تم خود اپنے اوپر ایک ایسے آسان چیز کو مشکل بنا لو اللہ ہے ملت ابراہیم یہ دین ہے تمہارے باب حضرت ابراہیم کا مسلمین اسی نے تمہارا نام رکھا مسلمان من قبل پہلے سے وقع اور اس قرآن میں بھی کم تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر گواہی دینے والا تم پر و تکون شہادہ عالم ناز اور تم ہو گواہی دینے والے لوگوں کے فقیم و صلاح پس نماز قائم کرو وہ آپ و زکات اور زکوٰۃ دیتے رہو وہاں تسیم و بل اور مضبوطی سے کامے رکھو اللہ کے اللہ کو یعنی اللہ کے حکم کو مولا گم وہی تمہارا مالک ہے وہی تمہارا مولا اور کرساز ہے فن مولا سو کیا ہی خوب مالک ون نصیر اور کیا ہی خوب مددگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات میں مسلمانوں کے ایک دوسرے امتیازی شان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے حکموں پر کاربند رہنا چاہیے اس لیے کہ یہی دین دین ابراہیمی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام نے جب تعمیر کہاوت اللہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی سورہ بکرا کے رکو نمبر پندرہ میں ہو گزرے ہیں کہ وہ منظوریتمسلمت اللہ ہمارے اولاد میں بھی اپنا ایک مسلمان امت پیدا کر دے جو تیرا فرما برداشت ہو اور ہوا المسلمین اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تم مشرقینی مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے لیکن یہ محض زبانی اور کلامی دعوے تھے عملی زندگی ان کے طریقہ ابراہیمی سے خالی پڑے ہوئے تھے اور دوسری اہم ترین جو ممتاز حیثیت اس امت کی بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے دن پیغمبر تم پر گواہ ہوگا اور تم گزشتہ امتوں پر گواہ ہوگے اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دوسری امتوں پر ممتاز حیثیت ادا فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ اپنا خصوصی انعام اور احسان کیا ہے اب یہ امت اس امت پر پیغمبر کیسے گواہ ہوں گے اس لیے کہ گواہ کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ہر شخص کو دیکھا اس کے عمل کو معلوم ہو اس کو اور وہ اس کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے اس کے فرما بردار اختیار کرنے یا نہ فرمانی اختیار کرنے پر وہ گواہی دے کہ اس نے یہ کیا تو کیا پیغمبر ہر شخص کو دیکھ رہا ہے بات یہ ہے کہ پیغمبر اس بات کی شہادت دے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البا کے موقع پہ اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا جو بڑا مشہور ہے کہ لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو سبوں نے انہیں کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تین مطلب اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو گوارے نا اور پھر لوگوں سے بھی کہا کہ لوگوں تم بھی اس بات پہ گوار ہو کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو پیغمبر اس بات کی شہادت دے گا پیغام پہنچانے کا شہادت دے گا ہر شخص کے عمل کا شہادت نہیں دے گا یہ جی کیا گزرتا رہا اور یہ امت بحیثیت مجموعی گزشتہ امت پر گواہی دے گی جس طرح کہ اس امت کے افراد گزشتہ افراد کے اعمال پر پیغمبر کے اور اللہ کے حکموں کے ذریعے مطلع ہیں اسی طریقے سے پیغمبر اپنے امت کے پر اللہ کے حکموں سے مطلع ہوگا اپنے ذات علم سے نہیں تو جس طرح اس امت کی گواہی گزشتہ امتوں کے بارے میں قبول کی جا سکتی ہے باوجود اس کے کہ اس امت کے لوگوں نے ان امتوں کو دیکھا نہیں اسی طریقے سے آدمی رویت کا پیغمبر کی گواہی بھی اس کی امت کے مطالب قبول کی جائے گی اور یہی وجہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے سورہ نوح میں کہ قیامت کے دن حضور نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تمہیں اپنا پیغام دیا تھا پیر کیا وجہ ہے کہ تیرے لوگوں میں سے اکثریت نافرمانوں کی وہ گزری اور وہ غرب ہو دریا بدر ہو گئے سیوا ریاضی یا دریاسی بندوں کے کیا تم نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا تو حرم علیہ سلاد کہیں گے کہ اللہ میں نے پیغام پہنچایا لوگ انکار کر لیں گے جو نہ تھے کہ اللہ ہم تک تو کسی نے پیغام ہی نہیں پہنچایا تو حرم علیہ و سلام کہیں گے نُل سلاۃ و سے اللہ فرمائے گا کہ اے میرے پاس اس بات کی کوئی گواہ ہے کہ جو اس بات کی شہادت دے دے کہ تون ان تک پیغام پہنچایا تو ارنو علیہ وسلام فرمائیں گے کہ محمد و ہوں کہ میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کے لوگ ہیں تو پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت سے پوچھا جائے گا جو کہ ہزار ہاں سال بعد آئی ہے تو یہ گواہی دیں گے کہ ہاں حرم و علیہ سلاۃ نے ان لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا تو لوگ آگے سے احتجاج کر لیں گے اور کہیں گے کہ یارف ان لوگوں نے نہ ہمیں دیکھا نہ ہمارے زمانے کو دیکھا نہ ہمارے اعمال کو دیکھا نہ ہمارے فرمان بردار اور نہ فرمان ہونے کو دیکھا یہ ہمارے بارے میں کیسے شہادت دے سکتے تو اللہ تبارک و تن اس امت کے لوگوں سے پوچھے گا کہ بے تم کس بنیاد پر ان لوگوں کے بارے یہ شہادت دیتے ہو کہ ان کو ہرم علیہ سلاۃ والسلام نے پیغام تو اس امت کے لوگ کہیں گے کہ اللہ جس طرح ہم نے دیکھے تیرے پیغام کے ذریعے ہر نو سلاۃ والسلام کو نبی اور رسول مانا اسی قرآن کے ذریعے ہم نے یہ بھی پڑھا اور تیرا پیغام سنا کہ نوح علیہ سلاۃ وسلام نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اور تیرے وہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہوئی بات ہمارے مشاہدے اور ہمارے وہاں پر موجودگی سے زیادہ تر ہے ہمارے دیکھنے میں غلطی ہمارے سننے میں کوتاحیب ہو سکتی ہے لیکن پرورتکار تیرے کسی فرمائی ہوئی بات میں کمی گجی یا کمزوری نہیں ہو سکتی پھر اللہ تبارک و تعالی اس بنیاد پر اس امت کی گواہی کو اس امت کے لوگوں کے اوپر قبول فرما گا اسی طریقے سے پیغمبر کا اپنے امتی کے ہر ہر عمل کو دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ قیامت دنیا کے اندر ہر ایک کا مشاہدہ کرتا پھرے کہ بھی میرا امت کا بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہی دوں گا اور گواہی کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں جس طرح اس امت کے لوگوں کے لیے نوح علیہ کی امت کے لوگوں کے اوپر حاضر اور ناظر ہونا ضروری نہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امت کے لوگوں کے اوپر بھی حاضر اور ناظر اور موجود ہونا کوئی ضروری نہیں یہاں پہ سورہ حج ستنے بارے کے ساتھ اپنے کو پہنچا و اخراوان